آمردے مستفیٰ مرحبا مرحا احمد مجھ تبا مرحبا آمدے مستفیٰ مرحبا مرح اہم دجتبا مرحبا مرحبا یا شفی الورا مرحبا مر it's about barha پیدا اس وقت کی منظر کشی کرتے ہوئے شیخ طریقت امیر صنعت فرماتے ہیں ٹھنڈی ٹھندی ہوا مہ کی فضا ش جمے تیرا ستا بایا اللہ سب کچھ گاؤں جمیں تیرا ستا بایا اللہ تیرا میلا جمے کیوں نام ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سلو حبیب صلی اللہ تعالی محمد ولی وسبیباری ماشاء اللہ جشن ملاد کہاں نہیں کیا کہ بتائے گا کہاں نہیں کہاں نہیں, کہا نہیں؟ جہاں جائیں جشن میلاد ہے ماشاء الله ہر دگہ ہر سمت ہر گھری تمام بر اعظم گھوم لیں جشن میلاد ہے سمندر میں دیکھیں تو جشن میلاد ہے بلکہ ہم تو دیکھیں گے یہ ہوائی جہاز اس بار اڑ کے آرائے نا اس میں بھی جشن میلاد تھا تو ہوا میں جائیں سمندر پہ جائیں خشکی پہ جائیں تری پہ جائیں فضاؤں میں جائیں جہاں بھی جائیں ہر جگہ پر عقائد ہو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ملادت کی خوشیاں منانے والے کہانی میں تو یہ کہوں گا الحمدلہ. جشن میلاد کہاں نہیں سے کیا ہم مراد لے لیں گے کہ جشن میلاد کی خوشیاں منانے والا کہاں نہیں اللہ یعنی صرف پاکستان میں یا ہند میں یا بنگلہ دیش میں یا ایشیا میں نہیں امریکہ جائیں تو وہاں بھی جشن میلاد منانے والے ہیں عرب ممالک میں جائیں وہاں جشن میلاد منانے والے ہیں افریقی ممالک میں جائیں وہاں جشنِ میلاد منانے والے ہیں اللہ جس سمت جائیں الحمد للہ رب العالمین نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ملاد کی خوشی منانے والے ہر جگہ موجود ہیں سبحان اللہ اگر کسی نے چراغا نہیں بھی کیا تب بھی ایسا نہیں کہ اسے جشن میلاد نہیں منایا نہیں میسر آتا یا نہیں چراغا بھی نہیں کرتے جھنڈے بھی نہیں لگا دے لیکن اگر ان کو پوچھو کہ آج جشن ولادت ہے تو کہے گا صحیح مبارک ہو سبحان اللہ وہ بھی مبارک باد وہ بھی دے دیتا ہے سبحان اللہ کہ آج ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جشنِ ملادت جن بارہ ربی الاول کو مناتے ہیں الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول اس خوشی کو مناتے ہیں اور آج سے نہیں مناتے زمانے سے مناتے آ رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ خوشی منانے کا انداز ہر دور میں ہر دہر میں زمانے میں تبدیل ہوتا رہتا ہے آج ہم اپنے گھروں کی جب شادیاں دیکھتے ہیں تو جو شادی منانے کا انداز آج ہے ہمارے گھروں میں ہمارے خاندانوں میں ہمارے محلوں میں ہمارے علاقوں میں کیا کل وہی انداز شادی منانے کا کیا کل بھی شادیاں اسی انداز میں کی جاتی ہیں پرٹیکولر چند چیزیں ہوتی ہیں نکاح خطبہ وغیرہ لیکن انداز خوشی منانے کا جمع ہونے کا بدل جاتا ہے، کھانے پینے کے انداز بدل جاتے ہیں ڈشیں بدل جاتی ہیں بہت کچھ تبدیل ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ شریعت کے دائرے میں رہ کر عید میلاد النبی منانے کے انداز میں فرق تو آئی جاتا ہے پہلے روشنی نہیں تھی پہلے الیکٹریسٹی نہیں تھی تو چرال چلتے تھے آج الیکٹریسٹی تو چراغ کی جگہ پر بلب جلائے جاتے ہیں اللہ اللہ گھروں کی روشنی کے انداز بدل گئے پہلے چراغ جلا کے گھروں میں روشنی کی جاتی تھی ٹیوب لائٹ جلا گھروں میں روشنی کی جاتی ہے تو الناس بدلتے ہیں مقصد ایک ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن نے میلاد منانا ہے ملادتی خوشی منانی ہے اور آکا کی ولادتی خوشی ہم مناتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے کہ ہم اس کے محبوب کی ولادتی خوشی مناتے ہیں سبحان اللہ، سبحان یہ دیکھیں کتنا پیارا تصور کتنا پیارا کانسیپٹ ہے کہ ہم ولادتی خوشی منا کس کی رہے ہیں پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ کون ہیں وہ اللہ تعالی, اللہ تعالی, اللہ اللہ اللہ تعالی اللہ کے محبوب ہیں سبحان اللہ،, اللہ تعالی, اللہ، اللہ تعالی اللہ، کے پیارے ہیں سبحان اللہ، ان سے, سے مطلب یہ سب سے گولا اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے عظیم ترین ذات عظیم ترین شخصیت میرے آقا صلی اللہ تعالی علی والی وسلم کی ہے کہ یہ وہ یہ وہ آکا ہیں کہ جن کی پر میساک وعدہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے لیا اور دیگر کئی آیات یعنی قرآن کریم میں آپ کی تعریف موجود حدیثوں میں آپ کی تعریف موجود صحابہ کرام آپ کی تعریفیں کرتے ہیں اور آج تک تعریف ہو رہی ہوتی ہے میں کہتا ہوں کیا داڑھی والا کیا بگے داڑی والا کیا ٹوپی والا بگے ٹوپی والا امام والا کیا زلفوں والا بگر زلفوں والا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیار اور محبت میں آپ کی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تعریف کرتا ہی ہے کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم اپنی امت سے محبت کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت نبی پاک سے محبت کرتی ہے کل بھی ان کے نام پر کٹ والے تھے آج بھی ان کے نام پر کٹ والے ہیں کل بھی ان کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ رکھتے تھے آج بھی ان کے نام پر قربان ہونے, ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں تو الحمد آج کا یہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ جیسے کہ ہمارا عنوان موجود ہے جشن میلاد کہاں نہیں ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا بھر میں جشن میلاد منانے کے مختلف انداز مختلف ممالک کی طرف ہم آپ کو لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ از وجل رسول عاشیق نے میلاد کے لیے یہ بات خوشی سے خالی نہیں ہے کہ دنیا کے کئی ملکوں میں آقا صلی اللہ وسلم کا جسنا جشن میلاد منایا جاتا ہے مولود بنتا ہے میلاد جس کو کہتے اجتماع ہوتا ہے کہیں چراغا ہوتا ہے کہیں جلوس کی ترقی بنتی ہے کہیں تینو ہوتا ہے کہیں دو ہوتے ہیں کہیں ایک ہوتا ہے کہیں کچھ اور انداز کہیں کچھ اور انداز لیکن اگر ہم دیکھیں تو دنیا بھر میں جشن میلاد منانے کے وہ عاشقان رسول موجود ہوتے ہیں آپ کی کالز بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے اور اگر موقع ملے تو ان یہاں موجود اسلام آبادی سے کچھ سوالات بھی کریں گے تو روکات باپو باپو لائیں ماشاء یوسف تو آپ کو کتنا کوئی تحفے بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ اللہ مدنی تحفے دیے جائیں گے صلی اللہ تعالی علی صل اللہ, تعالی علی محمد, اللہ تعالی علی محمد دل کرتا ہے پہلے سمندر کی طرف چلے اللہ اللہ اللہ مدنی چلے کے ناظرین اور حاضرین سمندر کی طرف چلیں سمندر کی طرف دیکھیں پانی کی طرف دیکھیں کہ عاشقہ نے رسول کس طرح پانی پہ کشتیوں میں سرکار دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں مناتے نظر آ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ چلتے ہیں دنیا کے کئی اور ملکوں میں پھر کچھ پاکستان یوں آتا آنا جانا کرتا رہیں گے ویزا ویزا چاہیے نہیں ہم کو دنیا کے کسی ملک میں بھی اپنے آباد آواد میں باتوں باتوں میں مندی چینل کے ذریعے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو پہلے آپ کو دکھاتے جلوس میلاد خوشی جشن میلاد سمندر میں کس طرح پانی بھی کس طرح کشتیوں میں رہ کر عاشق کا رسول کیسے منایا ہے آئی اس کے مناظر دکھاتے ہیں سرکار کی آمدہ کی آمدادی آمد مرحبا ہے جس میں ہے دس مر مرحبا یا صفا آج آئے جانے رحمت مر یا مو صفا میں کی آمد بوندہ بارہ میں بھی شریف مسلمانوں کے لوگوں کی بھیڑ ہے یقیناً سوری اندر تو لینا ہوتا ہے سلن جہاں میں کاروبار بند کر جلوا کرنا ہوتے نہم دے شاہے مدینہ مرغبا سد مرغبا آم دے شاہے مدینہ مرغبا سد مرغبا مر اے جانے رحمت مر حبایا مو مر اے جانے رحمت مر حبایا مو صفا مو مر مو the مرحبا سلدا کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا یا مست نکارا چاندی کی چکی پڑے گا صبح صبح ملادا سرکار کی آمد دلدار کی آمد کی مرحبا جہاں آدمی تصور نہیں کر سکتا گیا جشن منانے کے حوالے سے تو وہاں ایک سامنے اسٹیپ لیا ہے کہ سمندر میں بھی جشن منایا جا رہا ہے جلو سے دل مدینہ بلکہ باغے مدینہ ہو رہا ہے ہمارے کو تو بہت خوشی ہو رہی ہے سرکار کی ملاپ بنا رہے اللہ اللہ اللہ او بابا ہم کو تم کو دیکھ کر خوشی ہو رہا ہے تم تو پانی میں جا تم کو کتنا خوشی ہوا ہوگا یعنی ان کو تو پانی میں رہ کر کتنی خوشی ہو ہم کو تم کو دیکھتے دے خوشی ہو رہی ہوتی ہے کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہم بھی سمندر کو اس بات پر اس کے کچرے کچرے کو گواہ بنا رہے ہوتے کہ ہم بھی آکا کا جشن میلاپ بنا رہے ہیں نا کیا بتائیں العولو <تصفيق> والميس <تصفيق> الحبیب صلی اللہ تعالی محمد اچھا اب یہ بتائیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب مدینہ منورہ ہجرت ہو رہی تھی اس وقت آکا دو جہاں صلی اللہ تعالی والی وسلم کو کس انداز پر مدینے منورے کی طرف لے کے جایا گیا تھوڑا اس کا نقشہ کو کھینچ سکتا ہے ہاں ہاں ہاں خوب خوبصورت طریقے سے کھینچے کون چلیں آپ بتائیں مائک تھے پہلے نام بتائیں کہاں سے آئے یہ بتائیں ظہیر الدین اطاری مرکزی جامع المدینہ فیضان مدینہ درجۂ رابیہ جی فرمائیے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ستر لوگ آئے آپ کو شہید کرنے کے لیے تو شہید کرنے آئے تھے گرفتار کرنے گرفتار کرنے کے آئے تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ کو انہوں نے دیکھا تو وہ دیوانے بن گئے اور کلما بڑھ کے مسلمان ہو گئے انہوں نے کہا کہ یار اللہ صلی اللہ علیہ آپ کی مدینہ منورہ میں آمد اس طرح ہو کہ جلوس ہو تو انہوں نے اپنے سر سے امامہ اتارا اور نیزے پر اوپر باندھا اور جمعہ کے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں داخل فرمایا یعنی کہ آپ نے امامہ شریف کا جھنڈا بنا لیا ان نیزے پہ لیا اور لیا اور جماتے رہے اچھا اب یہ بتائیے کہ وہ کون تھے ایک ایک اور بات بھی آگے جی ذوق اور شوق والی آپ بتائیں کریم صلی اللہ بھی آپ پیدا کریں شوق بھی پیدا کریں اللہ آپ کو برکت دے جی ان شاء اللہ میرے سر یہ بھی کچھ نہ تو لائیں گے شام جی فرم علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تغیبہ میں آ رہے ہیں بچے جو ہیں وہ گلیوں میں پھیل گئے غلام جو ہے وہ چھتوں پہ ہیں اور نارے لگا رہے ہیں یونا دونا یا محمد یا رسول اللہ حضور مدینے میں تشریف لا رہے ہیں اور مدینے والے نارے لگا رہے ہیں یا محمد یا رسول اللہ ماشاء اللہ اور پھر وہ کچھ ایک کلام بھی تو تھا جو پڑا کرتا تھا البدر سنائیں شکر علینا اللہ, اللہ کوئی نام بتائے گا وہ سابی کون تھے وہ سابی تو ہو گئے تھے ان کا نام کیا تھا نام بھول گیا نام بھول گئے آپ چلے چلیے میں آپ کو توحفہ دینا نہیں بھولوں گا ان اللہ ٹھیک ہے اچھا کوئی نام بتائے گا کیا تو ابھی پہ نام تو لے لیں اچھا یہ نام بتانا چاہ رہے ہیں باپو ان سے نام پوچھ لیں علی الحبیب صلی اللہ السّلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد ایوب رضا جاند المدینہ فیدار مدینہ یہ کہہ رہے رضی اللہ تعالیٰ ہو ماشاء اللہ جب آپ ان کا بھی درست ہے خلاصہ جو انہوں نے بیان کیا خلاصہ ان کا بھی درست ہے دونوں کو باپو کے دستے مبارک سے تحفہ دیا جائے گا اللہ اتنے مدینہ اور ریاض الجنہ کے قالین کے مبارک ماشاء بری بڑا پیارا انداز تھا کہ یہ آیت تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے سو اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا تو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو جیسے یہ آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے شاد فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اللہ کا رسول ہوں بھائی یہ کہ سننا تھا کہ ان کے قلب پر ایک ہیبت ایک روب تاری ہوا دیوانے ہوئے اور مسلمان ہو گئے اور ماشاء اللہ سر پر امام شریف اتار کر سر سے نیزے پہ لے کر جھنڈے کی صورت میں گویا کہ ایک جلوس کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم مدینے منورہ کی طرف چل دیے اس وقت مدین منورہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بھی عجت فرما کر مدین منورہ تشریف لائیں گے لہذا اس وقت کے جو صحابہ شاق ہوتے تھے وہ باہر نکلتے تھے انتظار کرتے تھے کہ کب آکا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ اللہ تشریف لائیں گے جب دودھ تیز ہو جاتی دوبارہ لوٹ جاتے اب اس وقت یہ دوبارہ لوٹ رہے تھے کہ مدینے منورہ میں غیر مسلم تو ابھی بھی چتپٹ چڑھ کے دیکھ رہا تھا دور سے دیکھا کہ آکا کا پیارا پیارا مبارک مبارک جلوس کی صورت میں آ رہے ہیں تو اس نے اعلان کیا کہ لوگوں جس کا تم انتظار کرتے ہو وہ ذات آ گئی ہے سبحان اللہ تو یہ آکا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مدین منورہ میں ہجرت تھی اس کا ایک مختصر سا ایک یوں سمجھے کہ تعارف تھا بڑا دلکش بڑا خوبصورت بڑا عشق برا بڑا, بڑا محبت بڑا یہ تعارف ہے اور تعارف کے ساتھ ساتھ کال بھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی کال چلائیے سلسلہ جشن میلاد پڑھا نہیں ماشاءاللہ اللہ بہت اچھا ہے اللہ نگرانی شورا کو شاد و آباد رکھے نگرانی کی بارگاہ میں ارد ہے کہ آپ مدنی ماحول سے پہلے جشن میلاد کیسے مناتے تھے اور مدنی ماحول کے بعد کیسے مناتے ہیں مدینہ مدینہ جشن ملاد ہم جب سے بچ م... جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے بلکہ اگر میں کوئی ہوش نہیں سنبھالا تھا تبھی جس ٹائم ملاد میں تو ہم کو سبحان سبحان لے ہی جاتے تھے گھر والے اور یہ ساری چیزیں بنتی تھی ہمارے یہاں ہم... ہم رہتے تھے اولڈ سٹی ایریا میں اور وہاں سے وہ جلوس کی صورت وہ بنتی تھی تو کبھی کوئی گاڑی کہراتا تھا کبھی سسو کہراتا تھا تو ہم لوگ چلے جاتے تھے بندر روڈ کی طرف اور وہاں سے یہ جلوس کی صورت میں چلا کرتے تھے مگر یہی انداز آج بھی ایسا شاید کئیوں کا انداز ہوتا ہوگا تو یہ ہوتا تھا ہمارا شروع سے انداز اور اس میں کبھی کوئی چیزیں تقسیم کرنی ہے تو کوئی یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے لیکن اس طرح ناتے پر نہیں ہے اور اس طرح مطلب جو ایک دعوت اسلامی نے انداز کیا نا یہ پتہ نہیں تھا اچھا پتہ بھی نہیں تھا اور کبھی کے دیکھتے بھی نہیں تھے کہ آگے پیچھے کون ہے ہمارا کہ اپنا انداز ہوا کرتا تھا پھر وہ ختم ہو جاتا تھا تو یہ سب چیزیں ترقی بنتی تھی. تو وہ کوئی ایسا مدنی ماحول نہیں تھا لیکن مدنی ماحول نے الحمدللہ واقعی بتایا کہ آکا کا جشن ولادت کیسے منانا چاہیے سبحان آج جو آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جشن ولادت کی خوشیاں یہ صدیوں سے منائی جا رہی ہیں صدیوں سے منائی جا رہی ہیں لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے اس جشن ولادت کی خوشی منانے کے انداز کو جتنا مطلب کہ مزید اس کو فروغ دیا ہے اس کا انکار شاید کوئی نہ کر سکے تو یہ آپ کو خود مزید چینل پر نظر آ جائے گا کہ جی کس انداز پر یہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہے کول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ اس بارمد اللہ جس نے ولازت کی مدنی باہر یہ بھی ہے بتا دو چلو کہ میں چھوٹے سے گاؤں سے بلونگ کرتا ہوں اور میرے گاؤں میں نہ کچھ چراغاں کیا چیز ہے نہ جھنڈے لہرانا یہ کیا چیز ہے کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ ملادت منانے کی فضیلت کیا ہے پر میرے گاؤں میں کچھ مدنی چاہنے لگے اور مدنی چاندنی لگنے کی وجہ سے لوگوں کو پتا چلا کہ چراغ کرنے سے کیا فضیلت ملتی ہے اور جھنڈے لگانے سے کیا فضیلت ملتی ہے اور جشن ملادت منانے سے کیا ملتا ہے تو اس بار الحمد قریب پانچ سے لے کے گھروں میں چراغ ہوا اور جھنڈے بھی لہرائے اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا بس مدنی چینل کی برکت سے اس بار یہ ہوا اللہ تبارک مدنی چینل کو دعوت اسلامی کو شاد و بدر آمین امین آمین ماشاء سال اور بڑھے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ابھی تو سمجھے ایک, ایک دو چراغ جلیں گے پھر چراغ سے جب چراغ جلیں گے اور آپ پورا سال دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں گے دعود اسلامی سے مدنی ماحول سے آشی گرسل کو وابستہ کریں گے تو انشاءاللہ باتیں سال دیکھیں گے کہ آپ کے گاؤں میں اور چراغا ہوگا اور جھنڈے ہوں گے جلوس سے میلادی ہوگا اور اطراف کے گاؤں بھی انشاءاللہ شاء اللہ جگمگ جگمگ ہوں گے تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی بھائی بھائی تم کرو جشن خوشی روشنی وہ تو مرحبا ماشاءاللہ ہمارے رکن شورہ حاجی ان کا ایک مدنی گلدستہ ہے چارا کے حوالے سے آئیے وہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں اللہ اس گاؤں کی سجاوٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے نہر کے کنارے یہ چھوٹا سا گاؤں ہے اور کیا آشقان رسول نے یہاں چراغاں کیا ہے سجاوٹ کی ہے کیا چھوٹی چھوٹی گوٹیں گاؤں بستیاں کیا نہر کنارے یہ چھوٹا سا گاؤں کیا خشکی کیا تری کیا سمندر میں کیا فضاؤں میں میرے آقا کی میلاد کی خوشیاں منائی جا رہی ہے کیا نا نثار تیری تیر چہل تیر پہل تیر پر, پر ہزار عید ربی الاول سوائے اجلیس کے جہاں, دناز جہاں دناز میں سبھی تو خوشیاں منا رہے, منا رہے ہیں, جنر ہیں جنر مدری جنرل جنر کے ناظرین الحمد للہ یس اجل دنیا بھر میں آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے اس وقت ہم سرائے عالمگیر یہ پنجاب کا ایک چھوٹا سا شہر ہے جہلم اور گجرات کے بیچ میں یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے سرائے عالمگیر یا جی ٹی روڈ پر یا وہ این سرائے عالمگیر اسٹاف کے اوپر آپ دیکھے رونقیں میلاد کی کیسے آشقان رسول نے یہاں جشن ولادت کے لیے سجاوٹ کی ہے اللہ تبارہ و تعالی جشن ولادت کی ان خوشیوں کا صدقہ ہمیں بھی برکت عطا فرمائے آمین ماشاء اللہ ماشاء اللہ سلمان بھائی کیا فرما دا چراغا کے بارے میں حضرت علامہ جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مولد روس میں لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے ایک درہم خرچ کرے گا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور یہ فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ کا اس پر حلف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کے بدلے میں اسے دس بھی عطا فرمائے گا سبحان اللہ تم کرو جشن کرو جشن کی خوشی میں روشنی وہ تمہاری گور تیرا جگمگاتے جائیں گے آپ بھی ماشاءاللہ ایک عرصے سے دعوت اسلامی کے مدنی مول سے وابستہ ہم سے تو بہت پرانے ہیں سینئر تری نے نواب شاہ سے بلونگ کرتے ہیں ہمارے عطر اتاری رکنے شورا آپ کیسے دیکھتے ہیں جشن ولادت کو جشن ہمارا موضوع ہے جشن میلاد کہاں نہیں کہاں نہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ بھی تو دنیا کے کئی ملکوں میں بھی ساؤتھ افریقہ میں بھی آپ گئے ہیں اور اسلام آباد میں بھی آپ نے ایک وقت گزارا ہے نواب شاہ میں آپ نے بہت وقت گزارا ہے باب المدینہ میں آج کل آپ ٹھیک ٹھاک وقت گزار رہے ہیں پھر یہ ہے کہ دارالمدینہ چلا رہے ہیں اتنا بڑا شعبہ دیکھ رہے ہیں تو یہ مطلب تھوڑا ہمیں تاریخ باری بھی کر رہے آدمی دارالمدین مدینہ وہ اکیلے <تص <Italian> میں بیٹھ کے کریں گے جی آپ کیا فرماتے کیسا دیکھ رہے ملادت خوشی ہوگی سلحان اللہ و سبحان اللہ العظیم یہ تو سعادت مندی ہے الحمد رب العالمین کہ ہم میٹھے مدری ماحول میں ہیں اور اللہ تبارکہ تعالی عزوجل کی رحمت سے میٹھے محبوب کریم روف الرحیم علیہ تحجت وسنا و تسلیم کے میلاد پاک کی خوشیاں منا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین اس فرمایا کہ ابھی شعور کی منزلیں طے بھی نہ کی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شعور تو عطا فرما ہی دیا تھا کہ اس کے حبیب کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا جشن منائے تو اللہ کی رحمت سے بچپن سے ہی یہ ذوق الحمد نصیب ہوا اور اسی طرح جس طرح آپ ارشاد فرمایا کہ میلاد پاک میں بچپن میں اونٹ گاڑی پر بیٹھ کر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم اپنے محلے کی مسجد سے ترقی بنایا کرتے تھے اور اس وقت پرچم وغیرہ کی تو صورت نہیں ہوتی تھی مگر الحمد رب العالمین جلوس میلاد کی صورت ہوا کرتی تھی پھر جب پہلی مرتبہ دعوت اسلامی کا تعارف ہوا جب میں کلاس 5 میں پڑھتا تھا تو نگلان پاک کا وینا حاجی شاہد اتاری دعوت بارہ قاتون وہ ایک جگہ پر مدرسۃ المدینہ پڑھایا کرتے تھے پہلی مرتبہ دعوت اسلامی کے تحت میں نے وہ جلوس دیکھا تو ایسا وہ پچھلے جو دو تین جلوس میری زندگی کے تھے جو اس وقت کلاس 5 میں تھا تو دس, دس گیارہ برس کا ہی ہوں گا تو وہ جو الحمد دعوت اسلامی کے تحت وہ پہلا مدنی جلوس جو مجھے آج تک یاد ہے الحمد اور فرسٹ ٹائم ایسے سارے یونیفارم میں موجود امام شریف میں موجود زندگی کا پہلا یہ دعوت اسلامی والوں کو اجتماعی طور پر دیکھنا اور یقین مانی اسی وقت اسی لمحے جیسے دل موہ لینے والی کیفیت تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور پھر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے الحمد رب العالمین کے جلوس میلاد مدنی ماحول کی برکت سے نوابشہ کیا سکھر کیا اسلام آباد کیا باب الاسلام کے پنجاب کے مختلف شہروں میں کیا پھر ماشاءاللہ راہ خدا کا سفر کرنے کی عصادت حاصل ہوئی تو جہاں جہاں حاضری ہوئی جہاں جلوس نہیں تھا وہاں جلوس کا سلسلہ کیا اور جہاں جلوس تھا تو وہاں بھرپور پارٹیسپیٹ کیا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالی کی خاص کرم نوازی دیکھی دو چیزوں میں ایک میلاد پاک کی خوشیاں منانے والے اور جیسے سرکار مین السنت دعمت بارا کاتم ذکر فرماتی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاس کرنے والے بچپن سے جن کو یہ ذوق ملا ہے نا رب کریم جل مجدو نے ان پر بڑی خاص حمایتوں کا ظہور فرمایا ہے وہ اپنے بچپن میں لڑکپن میں جوانی میں بھی الحمد رب ان مبارک سلسلوں کی برکتے پا رہے ہیں اور انشاءاللہ پاتے رہیں گے ان شاء اللہ آج کا عنوان ہے حضور جشن میلاد کہاں نہیں اس پر ایک بتا دوں اس پر علامہ میرے سے جی ہم نے مجھ سے پوچھا نہیں جی میں عنوان بتا رہا ہوں اچھا یہ کہاں نہیں اس کی بجائے کوشچن مارک کی بجائے دوسرا نشان ہوتا ہے نا جی وہ آئے تو اور خوب ہو جائے گا سر میں ایک بات بتاتا ہوں علامہ آلے آج سے ساڑھے آٹھ سو سال پہلے کے مہد آپ مڈل روس میں لکھتے ہیں فتیحت اب واب الجین انام صلی اللہ جنت کے دروازے کھل گئے جہنم کے دروازے بند ہو گئے اس خوشی میں ایک نبی کریم صد اللہ دنیا میں تشریف لا رہے ماشاء اللہ مرحبا مرحبا تماشہ ماشاء اللہ میں کہنا چاہ تھوڑی دیر پہلے جو کال آئی حادی کے مدنی گلدستے سے پہلے کہ ان کے گاؤں میں الحمد مدنی چینل شروع ہوا تو اس کی برکت سے سم الحمد اس گاؤں گا جی چھوٹے سے گاؤں میں الحمد للہ باہر, باہر, باہر ہو گیا الحمد للہ اور جشن میلاد کا چلانا کی صورت بنی تو اس سے ہم سب بالخصوص دعوت اسلامی والوں کو ذمہ داروں کو اور پھر بالخصوص جو گراؤنڈ لیول پر کام کرتے ہیں اسلامی بھائی ذیلی نگران ہیں حلقہ نگران ہیں علاقائی ہی نگران ہیں ان کو ایک بہترین ترغیب ملتی ہے کہ جس طرح سے ماشاء اللہ وجل ہم بارہ مدنی کاموں کے لیے اپنی اپنی ٹریٹری میں کوششیں کرتے ہیں اسی طرح ہم مدنی چینل کو چلانے کے واسطے بھی اپنے اپنے ذیلی حلقوں اور حلقوں میں اس کی بھرپور شہی کریں اور اس کام کو اہمیت کا حامل سمجھ کر کرنے کی صحیح کریں گھر گھر جا کر ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ اس بات کا اہتمام ضرور کریں کہ کیا آپ کے مدنی چینل چل رہا ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا اگر کسی قسم کا پرابلم ہے تو وہاں کے جو ٹیکنیکلی جو اس کو کیبل آپریٹرس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ترقی بنائی جائے جہاں مدنی قافلوں میں جاتے ہیں نیکی کی دعوت کے لیے جاتے ہیں اطراف گاؤں کے لیے جاتے ہیں اطراف گاؤں کے احتکاف کے لیے جاتے ہیں وہاں پر مدنی چینل کی دعوت کو ضرور عام کریں اپنے بیانات میں اپنے درسوں میں مدنی چینل کی دعوت کو ضرور عام کریں کہ یہ ہمارے شیخ قابل امیر اہل سنت دامت براکاتون عالیہ کی مبارک ادا بھی ہے کہ چاہے ایک منٹ کا بھی مدنی گلدستہ باپا کریم کا تشوی لاتا ہے تو اس میں آخر میں مدنی چینل کی دعوت ضرور ہوتی ہے اے کاش کہ کے امیر اہل سنت دامت براکاتون عالیہ جس طرح ہر ایک کو مدنی چینل کی دعوت دیتے ہیں ہم بھی مدنی چینل کی دعوت دینے کی ترکیب بنا لے تو یقین مانیے جتنا مدنی چینل دیکھ دیکھا جا رہا ہے سب کروڑا کروڑ, کروڑ برہبہ ہے مگر ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں انہیں بھی اس ترکیب میں لے کر آئیے اس مدنی سرکل میں لے کر آئیے تو آپ دیکھیے انشاءاللہ کسی اللہ کیسی باغ آتی ہے بول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ نگران شعرا کا بہت ہی پیارا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذریعے کئی سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہلے جلوس ملاد نہیں نکلتا تھا اور الحمدللہ اب نکلنے لگ گیا ہے اسی طرح ابھی راجستھان ہند میں ہم ایک شہر میں گئے جہاں کبھی جلوس ملاد سٹی میں نہیں نکلنا کرتا تھا تو الحمد دعوت اسلامی کے مبلکن وہاں گئے اور کوشش کی لوگوں کو سمجھایا تو وہاں عظیم الشان جلوس پہلی بار میں نکل گیا اور لوگ بہت خوش ہوئے سب خان اللہ شوشو اس طرح یہ مدنی قافلے جہاں جہاں پہنچے گا تو ان جلوس سے میلاد کی اور برکتیں اور بہاریں بھی ہم دیکھیں گے عزوجل جی اچھا چلے ہند کے جلوس کے مناظر دکھائیں ہند سے کال آئے ہند کے جلوس کے مناظر بھی دیکھتے ہیں جیون جمو جمو آمن کا نانا ہے دیبنوں جمو جمو امن گھر کو سجاؤ آقا کی آمد کی جشن مناؤ گھر کو سجاؤ جام کا داد جب تلگ کے چاند تارے جن مل سے جائے گے جب تل کے چاند تارے جل ملا جائیں گے تب تل جشے بلادت ہم مناتے جائیں گے سر تار کی آمد مر ہبا سالار کی آمت مر ہبا کی آمد مر ہبا من کی آمت مر ہبا دن ڈال کی آمت مر ہبا کی آمد مر ہبا <سلام> سفان اللہ سبحان اللہ جشن ملا کہاں نہیں الحمدللہ للہ رب المین اچھا اب یہ بتائیے کہ عزت صدح حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ کی طرف آئیں اور یہ تھا کہ کسی بچے کو لیں گی اور وہ اسے دودھ پلانے کا جو تھا تو اس وقت آپ جس اونٹنی پہ تھی اس اونٹنی کی کیفیت کیا تھی کون بیان کرے گا چلے اشرف آپ بیان کرے گا بھائی کو مائک دیں میں اشرف بھائی امریکہ سے آئے جشن ملازت منانے کے لیے ہمیں مرحبا مرحبا مرحبا سنت مرحبا کے ساتھ جشن کیا, کیا بات کیا بات ہے کیا جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اس وقت ان کی اونٹنی کی یہ حالت تھی کہ وہ بالکل ضعیف یعنی ضعیف نہیں کمزور اور لاغر قسم کی تھی اور قافلے والوں سے بار بار پیچھے رہ جاتی تھی قافلے والوں کو اس کی وجہ سے دقت بھی ہو رہی تھی تو اس کی اٹھنی جیسے بالکل رئی اللہ لاگت تھی چل نہیں پا رہی تھی سید اور طور جی کمزور ہو گئی تھی پیچھے رہ جاتی تھی جی اچھا پھر کیا ہوا جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کی گودی میں آئے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنا کے اور پھر جب ان کو لے کر چلی پھر اٹھنے کی کیا حالت تھی واپسی میں یہ حالت تھی کہ وہ قافلے والوں سے آگے نکلی جا رہی تھی تو قافلے والے بھی پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا کہ جاتے ہوئے تو یہ ہمارے ساتھ بھی نہیں دے پا رہی تھی ان کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑ رہا ہے اور اب واپسی کے میں کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت ہو گئی تھی تب وہ اونٹنی دوسروں سے آگے نکلی سوار تو وہی تھا سواری تو وہی تھی ایک سوار بدل گیا ایک سوار بدلا تو اونٹنی کی حالت ہی بدل گئی سب سے پیچھے رہنے والی اونٹنی سب سے آگے نکل گئی کیوں نہ نکلتی اس کے اوپر سوار بھی کون تھے اللہ اقا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما شاء اللہ وہ کیا فرماتی ہیں ہاں اپ فرماتی ہیں فما مررت على شادرن ولا على حدرن ولا على مدرن الا وهو يقول بشراكي حلیمہ شراق یا حلیمت آپ فرماتی ہیں میں جس بھی درخت کے پاس سے جس بھی پتھر کے پاس سے جس بھی مٹی کے ٹیلے کے پاس سے گزرتی تھی وہ یہی کہتا تھا حلیمہ تجھے مبارک ہو ہومبیات کو ساتھ لیے جا رہی آگے علامہ جوزی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں سگد علیما فرماتی ہیں صرف انافی اجبن مجھے میں بڑی خوشی مجھے لاحق ہوئی و نور سگد انعام کد ازالا انالم اور حضور کا نور ہمارے سامنے سے اندھیرے کو کافور کرتا جاتا تھا اور ہم حضور کے نور میں ہی چل رہے تھے حق تا وسل تو یہاں تک کہ میں اپنے گھر پر جب پہنچی فادا اما ہى میں گھر پر پہنچی ہمارا سارے کا سارا قبیلہ روشن ہو گیا پلمبا نظر بنو ساج نے کا انوار اور جب بنو, جب بنو ساد نے ان انوار کو دیکھا تو ان انہوں نے کہا مین عین ہاض نور سات حلیمہ چمک کا نور کہاں سے لے آئی لال لال امیر اس طرف فرماتے ہیں اس طرف جو نور, نور ہے تو تو اس طرف دی نور دی ہے دی نور دی ہے دی اس طرف ہمارے <سطح> اشرف کا جواب بھی درست ہے سلمان بھائی کو ہم تحفہ نہیں دیتے جمنے پر بھی بات ہے جی اچھا جمنے پر جمنے پر بھی بات ہے علامہ مولانا جی جی پوری تیاری کر کے رہے علامہ جو عروس میں اور علامہ مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ مولز المناوی میں لکھتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ وسلم پیدا ہوئے حضور دنیا میں تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش و کسی خوشی سے جھوم رہا تھا اور اسی کی ترجمانی کی ہے امیر لسنت نے کہ جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ اگر آج اگر آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں بھر ہابی آمد بھر ہاب دادا کی آمد بھر ہابر سورنیا مت بھر ہابر نیامت بھر ہابام ہوا یا مستفام خبایا حبا مستفیٰ بر مرحبا یا مصطفیٰ ماشاءاللہ مطبع جی کال چلائی کیا بات, کیا بات؟ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ تو مرحبہ نگرانی شعرا کی آمد یہ سلسلہ جشن میلاد کہاں نہیں میں یہ کہ نگرانی شعرا اپنے زبان مبارک سے کچھ نعتیہ اشعار دو تین اشعار امیر سنت کی سنا دے انشاءاللہ دل مدینہ مدینہ ہو جائے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا بات کیا بات. تسلی تو رکھو خو ساب بھی ہو جاؤ گے اتار تسلی تو روس راب بھی ہو جاؤ گے سگی اتار چلکا جام لے کے شاہے کو سر آنے والا ہے مرحبا ابایا مستعفی مر ابایا مستعفی مر ابایا مصطفیٰ, مرحبا مرحبا yeah مصطفی, مصطفی, مرحبا مرحبا مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماشاءاللہ مرحبا مرحبا جی کون چلائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ سگے اختار ساکیب کشمیر سے عرض کر رہا ہوں مرحبا بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور ہمارے پیارے پیارے نگرانی شورا جو کہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ میرے مرشد کریم کے کامل مرید ہے ان کی زیارت بھی ہو رہی ہے اور ان کے پیارے پیارے ملفوظات شریف مدینہ مدینہ بہت لطف آتا ہے دعوت اسلامی کا جو میلاد شریف کا جلوس ہوتا ہے کشمیر میں بھی ہم نے بارا رب شریف کو جلوس میلاد کی ترکیب کی سردیوں میں جلوس تھا اور امیر علیہ سنت کا ذہن مبارک جو اتا ہوا ہے مریدین کو کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ذمہ دار بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے اور اسلامی بھائیوں کے تاثرات بھی اچھے تھے دعوت اسلامی یہ سب آت میرے آت مرشد کریم کا فیضان ہے کہ آج خلاص کے ساتھ دعوت اسلامی کے میلاد شریف کے جلوس نکلتے ہیں मاشاو با, मاشاو با. اللہ تعالیٰ اور دعود کو عروج و ترقی آمین, آمین, دے اور اس کی اور برکتیں عطا فرمائے آمین. جی کیا فرما رہے جی ماشاءاللہ بھی انہوں نے سردی کی باتیں کی ہیں آئیے آپ کو برف میں جلوس سے میلاد کا منظر دکھا دیں مرحبا مرحبا آپ مختلف ممالک ہے جہاں جہاں بھی ہیں سب دکھا دیں بھائی ابھی ہم, ہم تو کہیں ہی رہے ہیں جلوس سے میلاد جلو سے ملاد کہاں نہیں جلو سے میلاد کہاں نہیں جس نے میلاد کہاں نہیں چراغ میلاد کہاں نہیں الحمد للہ دکھاتے رہے دکھاتے رہے دیکھنے کے لیے تو جمع ہوئے دکھائیے بھائی آپ کا مری مرحبا Oh Allah <laughs> bitte steh da یہ ہو سلو بھی آپ نے دیکھا ناروے ناروے میں ہے آئی تھنک اوسلونا جی جی جی اوسلو اور شاید وہی میں میری داوت اسلامی کے اسلام بینک کے حاضری تھی اتنی برف ہے وہاں پر یعنی yani میں جیا ہوں اور جب تک رہا ہوں. شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ برف گرتی رہی ہے اتنی برف گرتی ہے اتنی برف گرتی. اس میں بھی آشکا نے رسول برف ہو پانی ہو سمندر ہو بارش ہو جو بھی ہو ایک کنارا ہے مر ہوا یا مست پامل یا مصن ہوایا مصن خبایا مصطفہ سرکار قیامت مرحبا قیامت مرحبا کی آمد بھر دلدار کی آمد بھر ہابا تھا آمد بھر ہابا کی آمد بھر کی تھوا یا مست پامل تھوا یا مست پامل یا یا ہو شاہ پر مرحبا اللہ ماشاء اللہ جی کون چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں پولینڈ سے محمد ظریف نکش بندی عرض رہا ہوں اور غابط اسلامی کے زیر اتمام جو یہ شرض ملازم نبی سلم اللہ وسلم کا پروگرام جاری ہے ہم بڑی خوشی سے دیکھ رہے ہیں اور تمام مدری چینل حضرات کو اور نگران شراء کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور سب کو مدری چینل دیکھنے کے اللہ تعالیٰ تفیق یمن ملیشیا اللہ, اللہ یہ تینوں مسلمانوں کے بڑے زبردست ملک ہیں اور بڑی آبادی ہے وہاں مسلمانوں کی ترکی بھی بڑا عاشق رسولوں کا ملک ہے کافی بڑی تعداد ہے وہاں نے رسول کی اور یمن کی بھی کیا بات ہے یمن کے تو نبی پاک نے دعا کی ہے یہ وہ ملک ہے یمن و شام کہ جن کے لیے تو خاص سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا موجود ہے اور ملیشیا میں بھی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی اور ملیشیا میں مذہبی رجحان بھی پایا جاتا ہے ماشاءاللہ ملیشیا میں مسجدیں بھی ہیں اچھی بہت پیاری پیاری مساجد ہیں اور ہمارا پچھلے دنوں میں جب میری حاضری تھی تو وہاں کا کولا وہ لمپور یہ کیپیٹل ہے ملیشیا کا وہاں ماشاءاللہ اجتماعہ اجتماع تھا مسجد میں اور بڑا خوبصورت اجتماع تھا اور کافی آشکان رسول ہیں وہاں پر بہت محبت کرنے والے بھی اس ٹائم پر وہاں پر پائے جاتے ہیں تو ترکی یمن اور ملیشیا وہاں پر انشاءاللہ اجتماعی میلاد کے مناظر آئیے ہم آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پر دکھاتے کا دا گارا ہے جمو جمو آ جب تلگے چاند تارے جل ملتے جائے گے جب تلک کے چاند تارے جلد ملا جائیں گے تب تلک تل ولادت ہم مناتے جائیں گے سرکار مر ابا سر تار کی آمد مر سالار کی آمد ہر ابام کی آمد ہر ابام کی آمد ہر اللَّهُ <سؤال> عَلَيْهِ وَسَلَّمْ We love Rasulullah, isn't it or not? How much you love him? Huh? Then you recite salawat, this salawat, you won't be benefited from it. You are the one who benefited from it. Correct or not? يَا <صفيق> <صفيق> أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ Who said that? Allah. <الله> Then, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَبِهِ <بي> Allah and his angels. But Allah give us a portion. Ya ayyuhal ladheena amanu sallu alayhi. Show Allah subhanahu wa ta'ala. Allah want to hear your salawat upon Rasulullah. So we need this salawat, Buddha. Everybody should share, inshallah. Inshallah, Allah will guarantee us qabool tonight, biiznillah. Subhanallah, mashallah. Mashallah. This is a good word. And I am going to understand that maybe دنیا میں اب رہا کون ہوگا کہ جہاں جشن ملاد نام منایا جاتا ہو چند ایک بد قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جو مطلب کہ اتنی خوبصورت اور فرد بخش اور راحت بخش اور میں کہتا ہوں کہ شفاعت پانے والی اس, عد عد اس انداز کو کہ یقینی سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت نصیب ہو تو اور آقا خوش ہو جائیں اور آقا ہم سب کو اپنے کرم سے شفات کروا کے جنت میں داخلہ دلا دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ جب ہم نے یہ سارا دیکھا دنیا بھر کا انداز مجھے تو اتنا خیر موقع ہی نہیں ملا دیکھنے کا ماشاءاللہ ہماری مجلس سے جمع کیا اور یہ سب کرتے رہے اور وقت اتنا تھا نہیں کہ ہم جمع کریں کم وقت تھا اور کیونکہ یہ ہم نے تے بہت لاسٹ چند دنوں پہلے ہی طے کیا تھا جب ہم نے پھر اس کی وہ تشہیر چلائی دی گئی یار اتوار کو ہم یہ کرتے ہیں اس میں بھی ایک ہماری غرض, غرض یہ تھی کہ اب ماشاء شریف کے یہ تقریباً تیرہ چودہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہا اور پھر ہفتے کا مدنی مذاکر کا سلسلہ رہا تو اب مدنی چینل پر بھی ہے نا کہ وہ اب تو نہ روکے گا نہیں تو یوں مطلب کہ ایک عادت ہو جاتی ہے کہ یار آج کیا آ رہا ہے آج کیا آ رہا ہے آج کیا آ رہا ہے تو یوں پھر ہم نے سوچا کہ کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اس سے متصل ہی ایک سلسلہ اتوار کو لے آتے ہیں پھر کل انشاءاللہ ہم ایک اور سلسلہ کل یوں تو مدہ آٹھ بجے جیسے دشا کے بعد کے بھی ہمارے سلسلے تو چلتے ہیں انشاءاللہ کل دس بجے کی نیت ہے کل انشاءاللہ دس بجے ایک سلسلہ ہم آپ کو برائے راست یہاں سے لے کر آ رہے ہیں اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے پسند رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی وسلم چلو امید ہے مفتی احسان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اطربائی آپ بھی ہوں گے ان اللہ آپ آپ کو میں دعوت نہ بھی دوں آ جائے گا کو ہوئی نہیں بھائی صحیح ہے دیکھو انہوں نے بولا نشان ہٹا دیا مندی اللہ تو خیر اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے ماشاء رونا کے ہم دعوت اسلامی کے سمدنی چینل کی بھی تو یوں ہوا تو ہم ماشاء اللہ پھر ہم نے یہ سلسلہ دیا تھا اس میں ایک تو یہ بھی ہے نا کہ بس وسا آتا ہے کہ یار یہ کیا دو چار ملک ہیں ہے جو ملا رسول مناتے ہیں ایک ایک وسوسہ ہوتا ہے اور ویسے وسوسے تو وسوسے ہی ہوتے ہیں اور شیطان کسی بھی روپ میں آ کر وسوسہ دلائی دیتا ہے کہ جناب یہ کوئی ایک ملکی کی کہانی ہے تو دوسرے ملک میں ہے تو تین ملک میں کرتے ہیں چار ملک میں کرتے ہیں تو اردو بولنے والے کرتے ہیں یہاں تو چائنیز بھی دکھا رہے ہیں ملیشین بھی دکھا رہے ہیں بنگلہ دیش تو ہے ہند بھی آپ کو دکھایا پاکستان تو پاکستان ہے پھر آپ کو عرب ممالک کی طرف لے کر گئے تو ترکی کی طرف لے کر گئے تو دنیا میں ابھی تو کچھ ابھی تو باقی ہے ابھی تو بہت کچھ باقی ہے ان شاء تعالیٰ وہ آپ کو ہم دکھائیں گے لیکن جہاں کا نہیں دکھا پا رہے تو ضروری وہاں نہیں الحمد للہ دنیا بھر میں اپنے اپنے انداز سے میلاد النبی نبی نے یاد ہے کہیں مطلب گھروں میں بیٹھ کر الحمد للہ عاشق جمع ہو جاتے ہیں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور اپنے جان پہچان والوں کو جمع کرتے ہیں خاص بارہ ربیع الاول کو کرتے ہیں یعنی دنیا میں بارہ ربیع الاول کو دنیا کی میں سمجھتا ہوں ممالک جو ہیں ان میں چند ایک شاید ممالک ایک یا دو یا تین ممالک ایسے ہوتے ہوں گے آئی تھنک ادر وائز تمام اسلامی ممالک میں بارہ ربی الاول کو چھٹی ہوتی ہے یعنی کہ ریاستی طور پر سرکاری طور پر گورنمنٹ لیول پر آپ دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن میلاد منایا جاتے تو مسلمان کنٹریز اب رہے غیر مسلم تو ان کو پرمیشن دیں آپ اور وہ آپ سے سوال کریں گے وائی تو ہم کو کہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم جن کے جو ہمارے نبی ہیں ان کی ولادت کی تاریخ ہے تو ہم جشن ولادت مناتے ہیں اور اس, اس طرح مطلب کہ ہمارا انداز ہوتا ہے تو یہ آپ کو پرمیشن دے دیتے ہیں آپ دنیا کی کسی ملک میں پرمیشن لینا چاہیں آپ کو دنیا کی مینی نہیں تک کوئی ایسی گورنمنٹ ہے جو آپ کو پرمیشن نہ دیتی ہوں ہم پچھلے شاید پچھلے سے پچھلے سال ہم لوگ ہالینڈ میں تھے تو ہالینڈ میں پتا چلا کہ ملک ہے اس ملک کے اندر کبھی بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ جسٹ ودا دت کے لیے نہ جلوس نکلا نہ میلاد منایا گیا وہاں ہمارے فضل باپو برمنگم کے اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے باپو سرس کی باپو یار پتنی کافلا تیار کرو اور وہاں جاؤ وہ کوئی کسی اور طرف تھا وہ ملک نا پراپر نام بھی ذہن میں نہیں آ رہا تو وہاں گئے گیا تھا یہ سفر مظفر کا مہینہ اور چند دن رہ گئے تھے تو باپو ہمارا مشورہ تھا تو باپو نے فرمایا کہ کرنا ہے کیا ہے کتنی وہاں جا کر آپ نے اجتماعی میلاد منانا ہے جلو سے میلاد دو کام کریں کیونکہ اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں ملک میں آج تک ایسا ہوا نہیں ہے تو ہوا نہیں ہے تو پھر ہوا نہیں تو کوئی کرنے والا پہنچا نہیں ہوگا وہ ہے غیر مسلم ملک ٹھیک ہے نا تو الحمدللہ ہمارے یہ چلے گئے یو کے مبلکی نزاوت اسلام اسلامی وہاں گئے اطربائی مطلب کہ ود ان ڈیس ود ان ایز اے ہاؤس سے ہم ایک لیٹر ایشو ہوا اور گورمنٹ لیول کے پر ہم کو اجتماعی میلاد اور جلوس میلاد کی ہم کو چند دنوں کے اندر پرمیشن مل گئی اور الحمد للہ وہاں دعوت اسلامی کے مبلکین نے پھر مرتبہ جلوس ملاد کا آگاہ کر دیا جلوس ملاد کا نہیں جب سے ملاد کا نہیں بس یہ کہ ہمارے وہ اسلامی بھائی جو بھی ابھی سے ممالک میں نہیں پہنچے وہاں پہنچے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ جلو سے میلاد کی مٹھاس کیا ہے اور oh, جشن ملادت منانے کا لطف کیا ہے لذت کیا ہے الحمد رب العالمین کونس لیتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام <سلام> فاطمہ मैं इनके शहर का शिखर बोल रही हूँ वहां क्या बात मेरे निराने शूरखीला दुनदी का जश्न बनाया गया मेरे निगरानी शूर जश्न कहा नही सिलसिला लेकर आ गए अल्लाह निगरानी शूरको और सारिश इस्लामी वालों को छात्र आबाद रखे आम असला وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو یہ کاشی پور ان کی ہماری شافی ہے یہی ہے نا ان کی بہن ہے اچھا وہ جو کاشی پور سے جن کی کال آتی ہے نا شافیہ اطاریہ تو ان کے کوئی رشتے دار آئے تھے ہمارے نیپال کے تربیت اجتماع میں تو میں نے خاص ہماری مدنی منی جو میں کال کرتی ہے اس کے لیے میں نے تحفہ بھیجا تھا ما اللہ اللہ ما اللہ اللہ کیا بات ان کے والد صاحب غالباً آئے تھے پھر ملاقات نہیں ہو سکی تھی تو ان کے شاید پتہ نہیں کوئی کزن یا کوئی سے رہ گئے تھے مدری مشورے میں تو پھر میں نے کہا تھا کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ ان کی کوئی آئے خاندان کے تو میں نے آواز لگائی تو وہ اٹھے ایک اسلامی بھائی تو ان کو ایک تحفہ دیا تھا یاد نہیں کیا دیا تھا کہ یہ شاید شال دی تھی میں نے شافیہ تاریخ پر دا کے وہ مطلب کال کرتی کال پانچ سات سال کی مدد پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی پہنچ گئی ہوگی تو انشاءاللہ شاء اللہ کال آ بھی جائے گی اور آپ نے بھی کال کی اللہ آپ کو بھی خوش رکھے آپ نے استاد کی اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائی جی کال چلائی ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ہند گجرات کے موڑازہ شہر سے محمد شلیم اشرفی اختاری الحمد للہ ربی النور شریف کو ہمارے اطراف میں جو گاؤں ہے پر جانا ہوا وہاں کے صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو اس مرتبہ جو شرور کیف حاصل ہوا ہے جلوس میلاد میں وہ ماشاء اللہ پچھلے جتنے جلوس میں اتنا نہیں ملا تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے جلوس میلاد کی یہ برکتیں اور ایک طریقے کار سے چلتا ہے تو ماشاء اللہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں نگرانی شورا کی بار میں عرض ہے کہ آپ نارے بہت پیارے پیارے لگا دیں ایک مرتبہ نعرے نعرے لگا دیں تھوڑا یوں چل رہا ہے نعت سنا دیں نعرے لگا دیں کیا بات ہے چلو پہلے تو میں جو کہوں گا وہ آپ کرنا پڑے گا کریں گے انشاء اللہ کون کون تیار ہے ناچ خان مائک پکڑ لیں تم بھی کر کے اپنے دل چمچا ہر حضور میامت مرحبا ہابا خردور میامت ہر ہابا کی, آمد،, مرحبا کی, آمد،, مرحبا کی آمد،, آمد دادا کی آمد مرحبا ہا کی آمد مرحبا ہابا اچھے کی آمد ہر ہایا آمد بھر خبر تاپی آمد بھرکھا بھر آمدہ آمد بھرکھا بھر کامدھر سرکار کی آمد برکھا بادار کی آمدور حضور نور کی آمد کی آمد میر کی آمد نور کی آمد نور کی آمد آکائے کی آمد ماشاء اللہ حبیب ماشاء اللہ ہمارے رکیش شورہ حاجی یافور بھی مرکز رولیا کے بڑے پیارے جلوس میں شریک تھے آئیے اس جلوس سے ملاد کے مناظر تھے کیا بات ہے کیا بات ہے آج کا دن تو سرکار مدینہ علی السلاطلام کی ولادت کا دن ہے خوشیوں کا دن ہے آج نیت کریں کہ ان شاء اللہ نبی کریم صلی اللہ لاہو تازہ وسلم کی سنتوں کو اپنے وجود پر سجائیے ان شاء اپنے کردار کے ذریعے آقا پیارے آکلاطلام کے ان شاء اللہ سرکار کی آمد سرکار کی میں جس میں پتنی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس قوم کو جگایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں بل عمر درامد کرانا شروع کیا میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور پوری زندگی ہماری وقف ہے اس دین اسلام کے لیے اس دعوت اسلامی کے لیے مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے جب لگا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور الحمدللہ ہم خوشی محسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ جوٹی کرنے میں سرکار کی ماں مکی کی ہم جشن منائیں گے آقا کی آمد کا ہم جس منائیں گے آقا کی آمد کا ہم جس منائیں منائے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ ماشاء ماشاءاللہ کتنا ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے نا روٹ کے مطلب سبزیوں <تصفح> کے سوتے سوتے ان کے کئیوں کے ساتھ سارے سات آٹھ بج جاتے ہوں گے. <تصفح> جنا زہر پڑھنی ہے اللہ اور زہر پڑھتے ہی فوراً جلوس سے میلاد میں جانا ہے پھر رات گیارہ بارہ بجے فارغ ہوں گے گھر پہنچیں گے کیسا جذبہ ہوتا ہے نا, نا ایک, رات ایک دن پہلے ہی مغرب سے تیاری شروع ہو جاتی ہے اللہ اللہ سمجھے اللہ کہ اللہ یہ اللہ تقریباً اگلے دن مغرب پھر رات تک یہ سارا وہ سلسلہ جاری رہتا ہے جو جذبہ اللہ اللہ مزے میں یہ وہ مزہ آ رہا ہوتا ہے قلب کی کیفیت مختلف ہوتی ہے الحمد رب الحمد ذہن اور کل اس طرح سے ماشاء جھوم رہے ہوتے بخود اور سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی بات کے اور یقین مانیے میں نے میں نے جو محسوس کیا نا سب کہ ان جلوس میلاد میں اجتماعات میلاد میں ہم پارٹیسپیشن تو ہوتی ہے آدمی خوب جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے مگر عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہد کریم کی برکت سے ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ کچھ اور ہو کچھ اور ہو وہ وقت گزر جاتا ہے مگر وہ کچھ اور والی جو پیاس ہوتی ہی نہ ہو وہ پوری نہیں ہو پاتی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے درجے بلند کرے ماشاءاللہ اللہ اللہ وجل ایسی صورتیں بنی ہے کہ کیا بات ہے وزیر کی دعوت اسلامی کے اجتماع میلاد کی یہ بہار ہے آپ یقین مانیں حضور فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کی سارت ملی بالکل جسے آپ بولیں پینشیڈ میں آئے ہوئے یہاں پر موجود ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں وہ جب آخری صبح بہارا کی نشست کا آغاز ہوا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں یہ کمال ہے شیخ طریقت امیر اسنت کا اور یہ جو اشاک کی ایک کیفیت ہے جو اس کو ہجر و فراق مصطفیٰ میں ہوا کرتی تھی آج شیخ طریقت امیر اسنت نے اس کو معاشرے کی نچلے درجے تک گراس روٹ لیول تک اتارا ہے آپ دیکھیں یہ عشق کیفیت نبی کریم صلی اللہ کی بارگاہ سے ایک لو لگانے کی کیفیت حضرت, <Raum> حضرت علامہ جامع رحمۃ اللہ تعالی تنم فرسودہ جاپا راج ہجرا اللہ۔ پیش یا رسول اللہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں رحمت کل نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے خاک سارم یا رسول اللہ نوائم آرام یارسول دل تسکین جا سبرو کرار من روحے پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ امام اہل سنت کیوں مبارک ذات ہے آپ لکھتے ہیں یاد حضور کی قسم غفلتِ عیش ہے ستم خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں حضرت مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا مبارک انداز دیکھیں تو یہ بھی صبا ہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے سوائے اور چارہ اور, اور پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علامہ کے یہی محبت بھر انداز کو جو اسلاح سے چلتا چلا آ رہا ہے ہجر و فرا کے مصطفیٰ میں تڑپنے کا مچلنے کا شیخ تریقت امیر کی ذات بابرکات میں دیکھے تو آپ ہی عزور الحسلات و سلام کو کر رہے ہیں فریاد کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے عشق کا اظہار کر رہے یہ شوق یہ ذوق یہ سوز الحمد للہ امیرت کے دامن کرم کی بہار ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ دعوت اسلامی کا ترہ امتیاز ہے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوئی وہ صحابہ کرام علیہ ردوان کی ادائیں اللہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جو ان کو ایک گہرا تعلق تھا اللہ اور اس تعلق کو انہوں نے کئی جیسے کہ انہیں خوا... بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی <toseksam> <اللہ pues وطالحة> عنہ کے اشعار پڑے ہیں Aí, Aí, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھے ہیں <tose> سبحان جس میں وہ بھی ہے ذکر کہ اگر مصر کی عورتیں رسول پاک صلی اللہ تعالی آقا کی جبھی مبارک دیکھ لیتی تو اپنی انگلیوں کو نہیں اپنے دلوں کو کاٹ تو اسی طرح حضرت مولا علی کرم اللہ و وزول کریم انہوں نے ایک سے ایک اشعار لکھے ہیں یعنی وہ پھر صاحبہ کرم علیہ اب انہوں نے تو سچی بات ہے انہوں نے تو سکھائی ہے کہ کی تعریف کرنی کیسے تو یہ تو سکھاتے ہیں کہ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف صحابہ کرام کرتے رہے صحابہ کرام سے پھر یہی تعریف ہمارے تابعین تک آئی اولیا کاملین تک آئے میں آئی اور یعنی جس نے بھی سلمان بھائی مقام پایا نا وہ محبت رسول کی وجہ سے یعنی شہرت کا ہونا یہ مسئلہ نہیں ہوتا شہرت ہو عزت و کے رسول کے ساتھ سبحان اللہ، اللہ، اللہ، تو اللہ، اللہ. یہ یہ چیزیں عاشقان رسول کو میسر آتی ہیں اور وہ نبی پاک صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلنے میں کہتے ہیں بارہ ربی الاول ساری دنیا کو ایک یہ ایک نام ہے، نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم یہ دنیا کو ایک جگہ بجے تھا نا کہ بالکل او نکال دیتا ہے او بھار دیتا ہے سب سرکار کی محبت میں اب تو اچھا یہ تو اجتماعی انداز دیکھ رہے نا گھروں میں ہونے والے انفرادی انداز جو ہے وہ تو جدا ہی ہے نا اب مطلب بسا کے طور پر اس وقت ہم کہیں کہ دنیا میں مرد سے مرد کم عورتیں زیادہ ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ مرد زیادہ عورتیں سرکار کا میلاد منا رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بچے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد منا رہے ہیں تو یوں مطلب کہ یہ عقائد دو جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو میلاد جو گھروں میں منایا گیا پکا کر بنایا گیا کھیر پکا کر بنایا گیا تو کوئی اچھے سے اچھی ڈیزائیں بنا کر بنایا گیا مطلب میں اگر آپ محلوں کا اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لینا تو بارہ ربی الا کے دن میں اور رات میں اتنی نیاز لوگوں کے گھروں پر گئی ہیں اتنی نیاز گئی ہیں کہیں دلستر دلستر مطلب کہ کوئی بسکٹ چلا گیا تو کوئی کیک چلا گیا محن تو کوئی مطلب نان کٹائی چلی گئی تو کوئی مطلب گلے چلے گئے تو یہ میٹھا میٹھا چلا گیا تو یہ نم میں پانی آ گیا آپ کے جو بھی ہوا تو یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا بسکٹ چلے گئے چلے کچھ اچھا پھر وہ جو بچوں کو بانٹنے کے لیے جو چیزیں خریدی گئی ہیں اللہ اللہ وہ جو لنگر ہوا ہے تو کو اربوں روپے کا تو صحیح لنگر ہوتا ہے اللہ لنگر میلاد اور اربوں خربوں روپے کی تو دنیا بھر میں نیازیں کھلائی جاتی ہے اور مطلب یہ نیاز اب یہ جتنے میں اجتماع دیکھ رہے کتنی جگہ پہ نیازیں ہوئی ہوں گی نیاز ہوئی تھی دیکھو کی دیکھیں چلتی ہے تو مطلب ٹنو منو ٹن تو مطلب کہ وہ چاول پکتا ہوگا پتا نہیں کیا تو اس میں کتنے غریبوں کا فائدہ تو کتنی ریاستوں کا فائدہ کتنے ملکوں کا فائدہ کتنی انڈسٹریاں چل جاتی ہیں یہ انڈسٹری چلی جاتی, اللہ جاتی, اللہ جاتی, اللہ جاتی, اللہ جاتی بات ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ چل ہی رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بس ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی سب ایک رپورٹ کے مطابق صرف باب المدینہ کراچی میں اس بار جو چراغہ پر خرچ ہوا ہے نا چراغا پر اور اس طرح سے بارہ یا میں جو ترکیب بنی ہے ایک رپورٹ کے مطابق صرف کراچی میں بزنس کی ترکیب پندرہ ارب روپے سے زیادہ کا بزنس ہوا ہے بابل مدینہ کراچی کی بات ہو رہی ہے تو دنیا ماشاءاللہ دنیا کی تو کیا بات ہوگی اور یہ کچھ بھی نہیں ہے پندرہ ارب کچھ بھی نہیں ہے اور ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کی آپ کی آمد کی خوشی منانے میں تو یہ رقم واقعی کچھ بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ آتے سال اس سے زیادہ بڑھے گا اور جن کو یہ ایک وہ عجیب و غریب قسم کی وہ ایک ہوا لگتی ہے بری ہوا کہ اتنے روپئے غریبوں میں دے دو اتنے روپئے یہ دے دو تو پورا سال اب بارہویں شریف ختم ہو گئی ہے ان کو میں مشورہ دینے جا رہا تھا کہ اب جو آپ کے پاس پیسے ہونا آپ پورا سال غریبوں میں خرچ کرنا ٹھیک ہے تو پورا سال غریب میں خرچ کرنا آپ کے گھروں میں جو شادیاں ہونا اس کا مطلب 75 بجٹ جو ہے نا وہ غریبوں میں خرچ کیجیے گا اور جو آپ کا جو مہینے کا جو خرچہ ہے نا اس کا بھی مطلب ففٹی ٹھیک ہے چلو 25% غریبوں میں خرچ کیجیے گا ٹھیک ہے اب تو جو آپ کپڑا سلو رہے ہیں نا وہ کپڑا جو ڈیڑھ روپے میٹر یا 100 روپے میٹر ہے 50-60 روپے میٹر والا آج سے کپڑا لے کر باقی جو بچ جائے نا یہ آپ غریبوں میں دیجیے گا بےچارے غریبوں کا بھی بالکل خیال رکھنا پڑے گا اور آپ کے سٹی کا جو بل ہے وہ بھی ہزار دو ہزار روپیہ پانچ ہزار روپیہ کم کروا کر یعنی بجلی کم استعمال کر کے یہ جو بچت ہوگی نا یہ غریبوں میں دینا ہے اب آپ نے اور آپ نے اب بارہ مہینے میں ہوٹلنگ نہیں کرنی ہے کیونکہ گھر گئے آپ ہوٹلنگ کرتے ہیں آپ گندہ ومدا گز کھائیں گے کھانا کھائیں گے بےچارے کتنے غریب بھوکے رہ گئے ہوں گے تو اب آپ نے بارہ مہینے تک ہوٹلنگ نہیں کرنی ہے یہ ہوٹلنگ کا پیسہ جو بچے گا نا یہ اب آپ نے گریبوں کو کھلانا ہے یہ پورا سال ان شاء کی آپ مدد کریں اللہ تعالیٰ آپ کو غریبوں کی مدد کی توفیق کا فرمائے اور پھر جب آ رہے آئے نا تو پھر انشاءاللہ وہ جس آکا کی نظریں عنایت ہے غریبوں کی مدد کا صدقہ نصب ہوا ہوگا نا دوبارہ پھر اس کی جس سے بلا دیتی خوشیاں منائیں گے جس کا کھانا گاڑی آپ کی جو مہنگی والی ہے بیچ کر تھوڑی سستی والی گاڑی لے کر جو پیسے بچے اس کی دو چار موٹر سائیکلیں لے کر بےچارے غریبوں میں موٹر سائیکلیں بھی تقسیم کر دیجیے گا تو یوں ماشاء اللہ غریبوں کی مدد کریں اور غریبوں کی مدد بالکل کرنی چاہیے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اے وسوسوں کے شکار ذرا دیکھیں کہ یہ بارہ ربیع الاول کو ہونے والی جشن ولادت کی تیاریوں نے کتنے غریبوں کے گھروں میں چولہے جلا دیے ہوں گے جی ہاں کتنے غریبوں کے گے گھروں میں یہ جو مطلب مجھے تو میں جانتا ہوں ان لوگوں کو میں جانتا ہوں ان لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں کہ سال بھر کا وہ انتظار کرتے کہ بارہ روپے لیول آئے گی اور ہم انشاءاللہ شاء چند وہ اتنا کما لیتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں پرسنلی جانتا ہوں کہ ان بارہ دنوں میں انہوں نے اتنا کمایا ہوگا یہ جھنڈے چراغا یہ نالے, نقشے نالے پاکے بے جو یہ سب کچھ کر کرا کر انہوں نے اتنا کما لیا ہوگا کہ ان کے تین یا چار مہینے کا گھر کا خرچہ آ گیا ہوگا Allah. یہ میں یہ جی پڑسل جانتا ہوں مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے دعوت اسلامی غریبوں میں کام کرتی ہے اور ہمارے ساتھ غریبوں کی اکثریت ہے تو الحمد دعوت اسلامی جتنا غریبوں کا درد رکھتی ہوگی نا یہ کمی لوگ رکھتے ہوں گے نہیں رکھتے اس کا نہیں ہے کمی لوگ رکھتے ہوں گے لہذا الحمد یہ اس طرح کے جو وسوسے الحمد للہ داود اسلامی یہ بالکل آپ کو وہ صحیح راستہ دکھاتی ہے صحیح راستے میں چلاتی ہے تو خبھی اس طرح کے وسوسے آئے نا تو یہ وسوسوں کی کاٹ کرنی چاہیے اور یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد ہو یا اس طرح بکرے عید آتی ہے تو قربانی کے جانور ہوتے ہیں سر یہ جو ہمارے مذہبی تہوار ہوتے ہیں نا ان مذہبی تہواروں کو ان کے انداز اور مزاج کے مطابق ہی منایا جاتا ہے ہر چیز اپنی ہر بات ہر کانسیپٹ ہر ہر مطلب کے وہ بات اپنی جگہ پر اچھی رکھتی ہے عربی میں کہتے ہیں لکول مکال جی. ہر قال کے لیے ہر بات کے لیے ایک مکال ہے کہنے کی جگہ ہے اور وہ بات وہیں پر اچھی لگتی ہے جہاں موقع ہوتا ہے وہ موقعے کی مناسبت سے وہ بات کہی جائے تو لیکن ہوتا یہ کہ اصل میں بات کچھ اچھے انداز سے کی جاتی ہے مقصد صحیح نہیں ہوتا تو حقیقت بات حق ہوتی ہے مگر جو ارادے ہوتے ہیں بات کرنے کے وہ باطل ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی عادت ہوتی ہے کہ آخر یہ غریب ہمیں باروی میں کیوں یاد آتے ہیں یہ غریب ہمیں گیارہویں کی تیاری میں کیوں یاد آتے ہیں یہ غریب ہمیں مطلب کہ اس طرح اور دیگر جو مذہبی اور عشق و محبت کے اور اسلامی جو تہوار ہے اسی وقت غریب کیوں یاد آتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا اللہ کریم ہمیں مثبت سوچتا فرما بات چلی چراغا کی آئیے آپ کو چراغا کے بنا دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ پش دِو مو جام کا دنوں جمو جمو آم نان گارا جش منا گھر کو سجا جب تل کے چاند تارے جل ملتے جائیں گے جب چاند تارے جل ملا کے جائیں گے تب تلک جشے ولادت ہم مناتے جائیں گے کی بھر مرحبا تال کی آمت بھر ہبا بھاگی آمت بھر ہبا گا مس بھر ہبا کی آمد مر مرحبا مسا مرحبا مسپا مرحبا موسپا مرحبایا مرحبا مرحبایا موسپا تم کرو جش میں وگت کی خوشی میں روشنی تم کرو جش میں ولگت خوشی میں روشنی وہ تمہاری گور تیرا جگہ جائیں گے jhumo jhumo تو سجاؤ آدیوں میں پرچا دیولوں جمو جمو آمن کا دا دا دا ہے جمعو جمعو کا دا دا دا ہے جب چاند تارے جن ملتے جائے گے جب تلک کے چاند تارے جل ملا جائیں گے تب تل جشے بلادت ہم مناتے جائیں گے سر تار کی آمد مر ہبا سر تار کی آمد مر ہبا سالار کی آمد مر ہبا مختار کی آمد مر ہبا منٹار کی آمد بھر ہبا دن ڈال کی آمد بھر ہبا کا آمد مر ہبا <تصفيق> والا ترسل الله گار سول والا سلام والی گیا نتی مہبے خدا سنتے سنتے جاؤ دئی نتی مت بے خدا سنتے سمت جاؤ دئی رسول سل کا نال جی جائ لے کرایا ہے لم دیکھو کیسا جایا ہے اس والا تجلام والے کا یار سول والی والا سلام والی کا یا تمام والی کا یار سول والی والا تم یا تم ماشاء اللہ, علی صلو اللہ, علی صلو اللہ علی عی علی محمد آئیے کچھ آپ سے سوالات کر لیں ماشاء اللہ ما باپو تیار ہیں چلیں بتائیے تمام فرشتوں کے سردار کون ہیں پہلے مدریم آت انہوں نے پہلے ہاتھ اٹھایا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد الرف آزاد تھاری ہے جی بیٹا محمد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائیے دوسرا سوال پیاری آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جائے ولادت آپ کی جو ولادت ہوئی پیدائش ہوئی کس شہر میں ہوئی چلے یہ سمتنی ہونے سے پوچھنا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد عہد رضا جامع المدین صلی اللہ تعالی وسلم کی جائے ولادت مکم کر مکۂ مکرمہ میں ہوئی جواب ان کا بھی درست ہے ماشاء جہاں ولادت ہوئی ماشاء اللہ ولادت کا مقام مکان عالی شان مکہ مکرمہ میں الحمد الحمدللہ سیف اللہ کس صحابی کا لقب ہے مننے سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرکزی جامت المدینہ سے حضرت خالد بن ولیدی ولید خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جنرل قدر صاحبی ہیں جن کی سپے سالاری میں مسلمہ قذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس کو قتل کیا گیا تھا آپ کی سپے سالاری میں ماشاءاللہ اللہ سب سے پہلے صفا مروا پر چکر کس نے لگایا ان کا نام بتائیں چلے ان کو پوچھ لیں بےچارے چلو ان کو پوچھ لیں یہ بتا دیں گے انشاءاللہ السلام و علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم اللہ السلام ورحمت اللہ و اللہ وبرکاتہ محمد عمران افسلی تعریف اور مدینہ کراچی سے سب سے پہلے صفا مروہ کا چکر جو ہے حضرت بی بی رضی اللہ تعالیٰ بی بی بیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صفا مروہ کا سب سے پہلے چکر لگایا جواب ان کا بھی درست ہے ما شاء اللہ صلو اللہ الحبیب علیہ حبیب قول چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد الخالی واقعہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ جشن میلاد کہاں نہیں الحمد للہ علیہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ دنیا بھر میں جشن میلاد منانے کا ایک بہت ہی پیارا اور منفرد انداز دیا ہے اللہ دعوت اسلامی مدنی بہاروں کو مزید ترقی نصیب فرمائے نگران شعرا سے سوال ہے کہ آپ نے باب المدینہ کے علاوہ کن کن شہروں میں جلوسی میلاد میں اور کن کن ملکوں میں جلوسی ملاد میں خود شرکت فرمائی ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مجھے سوائے ایک کے کوئی یاد نہیں آتا وہ بینکاک میں آسے تقریبا تقریباً چار پانچ سال پہلے تھا میں, میں گیا تھا دعوت اسلامی کے مدد کموں کے حوالے سے تو وہیں پتا چلا تھا کہ اب تک یہاں شب ولادت یا جلوس میلاد کی ترکیب نہیں ہے تو پھر وہاں پر ہم رک گئے تھے اور پرمیشن پر اور یہ سارا کام ہمارا چلتا رہا اور وہیں پر جلوس میلاد اور اجتماعی میلاد میں شرکت کی تھی اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں دعوت اسلامی کے مدری مرکز یعنی اور باب المدینہ کے علاوہ کہیں جلوس میلاد میں شرکت کے یاد نہیں پڑتا اگر کہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ کیو لیکن اس وقت جو میرے حافظے میں وہ ایک ہی ہے اور پھر جب یہی ذہن بنا کہ وہاں بھی جب منایا ہو سکے تو یہ خوشیاں امی نے کے دامن میں ہی منانی چاہیے کال چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد علی تاریخ مدینہ العلیہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں ابھی میں نے بہت شدید بخار کی حالت میں تھا اور ابھی میری یہاں کھلی تو میں نے ٹی وی لگایا تو مدنی چینل پہ پر پروگرام چل رہا تھا جشن میلاد کہاں نہیں منایا جاتا تو ماشاءاللہ جشن ملاد تو ہر جگہ ہی منایا جاتا ہے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے میرا خدا خود میرے آقا کا ملاد مناتا ہے میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے نو ربی الاول کو کچھ پیسے کٹھے کر کے الاول کے حوالے سے اپنے آکا کی محفل سجائی اور اس کے بعد میرے پاس اتنے پیسے نہیں بچے کہ میں اپنے گھر پہ کر سکوں اور میں بہت پریشان تھا ابھی آپ نے بات سنی کہ جو میں آخا کی ملاڈ کی خوشی میں ایک روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کیا انعام سے نوازتا ہے تو میں اپنی خوشی میں اتنا خوش ہوا کہ میں اس کا بتا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اسلامی کو اسی طرح دن دگنی رات کی ترقی تا فرمائے عمران بھائی کی بارگاہ میں نگرانی شورا عمران بھائی کی بارگاہ میں جس طرح ہمارے ملتان میں سلانا اجتماع ہوا کرتا تھا صحرا مدینہ میں اسی طرح ایک چھوٹا سا اجتماع ہی کرایہ کرے چھوٹے چھوٹے آس پاس کے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے چھوٹا سا اجتماع ہو جائے گا سلانہ اجتماع نہیں ہو سکتا علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جی یہ جی جی ہے جی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرما کے زمین پر بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کا میلاد منانے والوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے یہ جو جملہ کہا یہ محلے اور بھارت ضرور ہے ص الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے بخار میں دعا کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے جی کال چلائیے ہاں وہ عید میلاد النبی کی جو چراغا بھی ہم نے دیکھا تو اس کی تختی میں سواد لکھا ہوا تھا تو صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کے بجائے سواد یہ سواد یہ حرام ہے یہ اس سے علماء نے حرام کہا یعنی پورا درود پاک لکھے سلائم سواد لام آئین مین لکھتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے اور صرف سوال لکھتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے پورا درود پاک لکھنا چاہیے تھا چونکہ مدنی چینل کی سکرین پر ایک ایسی چیز جی نظر آئی تو یہ وہ اوور لک اس کو کہتے ہیں وہ اس کو دیکھا نہیں گیا ہوگا ورنہ ہمارے اسلام پر اس کو ہٹا دیتے ہیں تو میں نے کہا بتا دوں کہ یہ درست نہیں ہے جی کال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں ہند پالیتانہ شہر سے عرض کر رہا ہوں توفیق اطاری ماشاء اللہ اس سال میں نے ہمارے گاؤں میں آ کر دعوت اسلامی کا جھلس بھی منایا ماشاء اللہ یہاں مبلکوں نے بہت سارے رسائل بھی تقسیم کیے ماشاء اللہ یہ دیکھ کر مجھے بھی بہت اچھا لگا اور آپ دعا فرما دیجئے کہ ہمارے گاؤں میں ماشاء اللہ دعوت اسلامی کا کام کی دھوم دھام دھام دھوم مچ جائے اللہ اللہ مزید برکتیں دے اور مزید مدنی کاموں کے بھی دھومے مچانے کی توفیق عطا فرمائے بارہویں شریف کے اجتماعی میلاد جلوس میلاد وغیرہ سے ہماری مبلگین اور ذمہ دارانہ فارغ ہوئے ہیں دو تین کام زینشینکھیں نمبر ایک چراغاں وغیرہ جو بھی ہے اسے بھی اتروا اور مزید یہ کہ اب بارہ مدنی کام جو دیکھیں جلوس میلاد میں اجتماعی میلاد میں ہزاروں لاکھوں نئے نئے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی ہوگی اب انہیں آپ نے اپنے ہفتہ وار اجتماع میں لے کے آنا ہے اور انہیں نیکی کی دعوت دینی ہے انہیں بارہ مدنی کاموں میں اب آپ نے مصروف رکھنا ہے ان سے جا کے رابطے کرنے ہیں تاکہ یہ پورا سال اور مدنی کام کرتے رہیں اور سنتوں کے سانچے میں ڈھلتے رہیں یہ آپ مبلگین مبلگات نے اپنے ذہن میں ان چیزوں کو بھی بٹھا کے رکھنا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد <تصفح> بیٹھے بیٹھے پیارے میں اسلامی بھائی آئیے مزید جشن میلاد کہاں نہیں کہ کچھ مناظر ہم دیکھتے ہیں بیرون ملک کے حوالے سے کہ الحمدللہ بیرون ملک کے کافی مناظر ہمارے پاس ہیں آئیے مزید دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں ہمارے اسلام بھائی کس ملک کے کیا مناظر دکھانے جا رہے ہیں ki qayamat نہ چھوڑیں گے منا دا جشن بھی دادی گھر گزنا چھوڑیں گے شروع سے میں جانا کبھی گھر گزنا چھوڑیں گے شروع سے میں جانا کبھی ہر نہ چھوڑ گے مانے کے گے گے گے لگاتے جائیں گے ہم یار سو اللہ کے اللہ لگاتے جائیں گے ہم یار سول اللہ کے نعرے کے نام میں باقاعی دھوم بھی گھر نہ چھوڑیں گے نام کیاشا ما اللہ ماشاء اللہ یہ چند ممالک کے مناظر آپ نے مزید دیکھے اللہ تعالیٰ بس اور جشن ولادت کی ہمیں برکتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جی اپنے سلمان بھائی ماشاء اللہ خوب مناظر دکھائے جا رہے ہیں خوب رونقیں لگی ہوئی بھی میں چلتے چلتے کرتا ہوں چلتے چلتے کر ہوں جی مطلب سلسلہ چل رہا ہے بات ایڈ ہو جائے کبلا سجاد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سے میری بات ہوئی ہے نظریہ رستے کے دوران تو استاد صاحب نے فرمایا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی میلاد بناتا ہے ان کو توبہ جو ہے وہ کر لینی چاہیے فرما دیں جو رہنمائی کی جی میں وہ بات ہونے والی تھی کہ وہ میں مزید معلومات یہ کیونکہ یہ جملہ بالکل وہ عجیب تھا جملہ لگتا ہے ہاں یہ جملہ عجیب تھا اس لیے اچھا ہے کہ یہ جملہ کی شرعی تفتیش ہو جائے اور جو شرعی حکم ہے یہ بیان ہو جائے یہ سنتے ہی اسٹرائک ہوا اور ہم نے مفتی صاحب سے ہاتھ وات رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نگان شرا اور بہت ہی مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی واقعہ بیان فرما رہے تھے وہ واقعہ بروز تیس اور بارہویں نور کی تاریخ کو ہی زور پر جروا تھا السلام علیکم کون سا واقعہ جی اچھا میں نے ویسا واقعہ سنایا ہوا اچھا اچھا کھول چلائیے محمد حسر رضا ہاشمی المدنی ناظم جامع المدینہ گوجرا ماشاء اللہ صاحب آپ کا بہت پیارا پیارا اور پیارا یہ سلسلہ ہے الحمدللہ دل میں جب ربی ال کی آمد آمد ہوتی ہے تو دل میں ایک جسم میں گدگدی سی ہونی شروع ہو جاتی ہے یار دیکھو ربیع النور شریف آ گیا کرنی ہے لائٹیں لگانی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو الحمد بہت زیادہ پھر مدنی چینل کے ساتھ مدینہ مدینہ الحمد الحمدللہ اس کے بعد پچھلے سال بھی آپ کا سلسلہ ہوا مجھے یاد پڑتا ہے کہ داخت اسلامی کہاں نہیں جلوس ملاد کہاں نہیں اور آج بھی الحمدللہ یہ بہت پیارا سلسلہ ہے اللہ تبارک و تعالی دعت اسلامی کو شاد رکھے آباد رکھے دن پچیسویں رات چھبیسویں ترقی عطا فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرک وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ اتر میں خوشی ہوتی ہے نا کہ نہیں جی ایک خوشی, ا� ہوتی, ا ہوتی, um خوشی ہوتی ہے اچھا آپ بتائیے کیا ہوا شلا منفی سجاد صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ احتیاطی طور پر توبہ بھی کر لیں جنہوں نے یہ جملہ کہا ہے اللہ تعالیٰ بھی ملاد بناتا ہے اور پھر دار الختال سنت سے رجوع کر لیں ٹھیک ہے تو جنہوں نے کال کی تھی انہوں نے مسئلہ امیدیں سن لیا ہو تو جیسا آپ کو فرمایا گیا ہے ویسا فوراً کر لیجئے اللہ الحبیب علیہ لیجیے دار الفتل سنت کا نمبر اسکرین پر ہے اسے بھی محفوظ کر لیجیے اپنے اطربۂ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہوتی ہے خوشی تو جیسے یہ ہم نے سلسلہ دیکھا ایسا لگتا نہیں ہے کہ جیسے کہ دنیا مطلب اس ایک موضوع پر ایک جگہ جد کہتے کہ وہ ایک جملہ ہے کہ سارے ایک پیج پر جمع ہو گئے جس نے بدادت ایسا موضوع ہے اس میں دنیا اور برقی آشیا ایک پیج پر جمع ہو جاتے ہیں سب نے مل کر بارہ رب لوگ اچھا پھر ہم نے چونکہ پاکستان میں منایا تو پاکستان منانے کے بعد اب یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کہیں کام منایا جا رہا ہے <متحدث> وہ جب آپ کو لگے کہ جو کام آپ کر رہے ہو جو خوشی آپ منا رہے ہو دنیا کے مسلمان منا رہے ہیں <متحدث> تو یہ کتنی خوشی میں ہمارے علاوہ ہو جاتا ہے میرے جو ذہن میں ایک بات آئی نا آپ کی بات سے کہ ون پیج پر میں تو از کروں گا کہ رسول پاک صاحب لولاخ سیاح اخلاق وقرے موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ مرکز ہے الحمدللہ رب العالمین جس پر ساری دنیا کے اشاک کا اللہ کی رحمت سے جسے کہنا ہے جمع ہونا محاور ہے محور ہیں رسول پاک علیہ صلاح اسلام کی ذات بابرکات ان کا مقدس شہر مدینہ منورہ مدینہ منورہ میں گمبر خضرہ شریف یہ تو الحمدللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا بنیادی الحمدللہ ایمان کی بنیاد ہے نا اور پھر رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا دنیا میں تشریف لانا تو ایمان والوں کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوگی صاف فرمائے ایک خوشی میں نے خوشیوں کی میں عراج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر الحمد للہ رب العالمین خوش ہونا اور واقعی وہی والی باتیں کے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو, تو خوشیاں منا, منا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم خاص ہے ان لوگوں پر کہ جو واقعی میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں مناتے ہیں اور جو نہیں منا پا رہے ہیں نا یقین مانیے انہیں بھی آپ والی بات کہ انہیں اس بات کی حلاوت نہیں پہنچی اور جس دن ان شاء حلاوت پہنچے گی اللہ نے چاہا وہ ان شاء پیش پیش نہیں ہو سکتا آگے آگے اس دیکھ رہے نہیں تو کوئی نہیں ابھی منا لے الحمد للہ پورا سال آقا کا میلاد آکا کی آمد کی خوشی پورا سال منائے اور دھوم دھام سے منائیں گے ان اللہ پاکستان کے بھی کچھ مناظر ہمارے پاس جشن میلاد کے حوالے سے محفوظ ہیں کچھ اسنائی بھائیوں نے بھیجے تھے ہمارے اسنائی بھائی نے اس کو تیار کیا ہے آئیے پہلے کچھ جلوس سے میلاد کے مناظر ہم ملک بھر کے بعض علاقوں کے دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں لسام والا سول وس والا حوی بمل تسلام يا حبيب یار سول حسلام والی کام مستار کی آمد منٹار کی آمد بنفار کی آمد مرحباً مرحباً یا بڑی راجا سیکھیا بڑھ بابا سکھ بڑھ بابا کا مت کر دے گی جتنے گے ہرے لائے گے بننے منالا جس نے دیدارن ہر کتنا چھوڑیں گے منا دا جش نے دیدارندی ہر کتنا چھوڑیں گے نا روسے پاک میں جانا کبھی ہر کتنا چھوڑیں گے نا دوسرے پاک میں جانا کبھی ہر کتنا چھوڑیں گے मत तानेगे जिसने आज मनाए जन्मदिन है جش نے میلا کہاں نہیں ماشاء اللہ حبیب ماشاء اللہ آپ کی کالس بھی ہم لے رہے ہیں مگر آئیے کچھ ایک نات خان سے وہ بہت پیارا سا کوئی کلام سنتے سنا نہ سب سے اولا ولا ہمارا Our own peace of the day of life Cut him. اللہ اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم حب چلائیے ماشاءاللہ <تصفح> <وعليكم تصفح> السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم <تصفح> السلام و <ورحمت> اللہ وبرکاتہ <تصفح> حضور میں مقصود دیوان اتاری یو ایس اے کے شہر سکرمنٹو سے عرض کر رہا ہوں حضور الحمدللہ عزوجل ہمارے یہاں جہاں, جہاں پہ میں رہتا ہوں یہ کہلے لیں کہ دنیا کا بالکل ایک آخری کونا یہاں کہا جاتا ہے یہ بالکل ایک سائڈ پہ ایک آخری کونا ہے بالکل اس کے آگے صرف پانی ہی پانی ہے اس کے آگے دنیا نہیں ہے پھر دوبارہ وہ چائنا وغیرہ وہی ایشین کنٹریز آ جاتی ہیں الحمد للہ کہنے, کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر بھی الحمد للہ زوجل آج یہاں ربیع الا کی تقریبا سولہ سترہ تاریخ ہو گئی تو الحمد للہ یہ زوجل میں ڈیلی الحمد للہ میلاد شریف میں شرکت کر رہا ہوں ڈیلی الحمد روزانہ ایک میلاد کہیں نہ کہیں پر ہو رہا ہے الحمد للہ تو آپ کی بات سنی کہ جشن میلاد کہاں نہیں الحمدللہ یہ دنیا کا آخری کونا اور یہاں بھی الحمد للہ یہ سوجل رسول ہے یہاں بھی جشن میلاد منایا جاتا ہے جزاک اللہ خیرہ. السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سرکار کے میلاد کے صدقے میں دعود اسلامی کہاں داود اسلامی کہاں ماشاء اللہ مبارک و دم دھام کرے ان دم میں جب تک دم ذکر ان کا سنا یہ کال چلائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سگ اتار محمد شاہ رخ اتاری ہند امانی کابینہ کے شہر بوندی راجستھان سے ارض کر رہا ہوں میرے پیارے پیارے اور سونے سونے شرا کیا بات ہے میرے نگرانی شورا کی موضوع بھی کیا لیا کہ کی جشن میلاد کہاں نہیں وہاں کی بہت پیارا موضوع ہے نگرانی شرا آپ کو اللہ تعالیٰ بار بار میٹھا مدینہ دکھائے سارے نگران شرا اس بار ہمارے کابینہ کے شہر بارہ میں ایک گاؤں آتا ہے چھبڑا اچھا کافی بڑا ش... گاؤں ہے وہاں پر کبھی زندگی میں جلوس کا ڈیویژن ان کی محنت رہی ماشاء اللہ بڑی محنت سے اور بڑی لگن کے ساتھ وہاں پر پہلی مرتبہ جلوس نکلا اور کافی لوگوں نے اس میں شرکت کی دعوت اسلامی کی جانب سے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ یہ بہت اچھی کال ہوتی ہے اور آشیکان رسول کے لیے اس میں بڑی راحت و فرحت ہوتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اس سال کیا نیا ہوا تو اس سال یہ نیا ہوا کہ شاید کہہ سکتے ہیں کہ ایسے کئی دنیا بھر میں گاؤں گوٹ کے شہر ہوں گے جہاں پہلی مرتبہ منانے والوں نے جشن میلاد کی اس انداز کو خوشیاں منائے گی جذبہ ہوتا ہے جہاں ایک آدمی جاتا ہے تھوڑی کو جلوس نکل آتا ہے اس نے جا صرف وہ تھوڑی سی وہ حرکت دینی ہوتی ہے پاور پہنچے ہوتے ہوتے صرف ایک تار لگانے کی ضرورت ہوتی ہے غلط روشن ہو جاتا ہے رسول کا یہ پاور جو ہے یہ تو تقسیم ہے ہی اللہ کی رحمت سے بس کسی نے جا کر وہاں پر اپنے جذبے کا ایک پلک لگانا ہوتا ہے الحمدللہ گھر گھر روشن ہو جاتے ہیں تو یہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے سعادت دی ہے کہ اس کے مبت ان ان جگہوں پر بھی جا رہے ہیں جہاں پہ پلک پراپر لگے ہوئے نہیں ہیں پاور کہاں نہیں ہے اس کے رسول کی یہ رمک چمک کہاں نہیں ہے ٹھیک ہے جی کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نگرانی شبہ میرا سوال یہ ہے کہ دکن گراج میں بھی بنایا جاتا ہے خزاں میں بھی بنایا جاتا ہے اگر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر ضیاقوٹ والوں والا منظر ہو تو دکھا دیجیے گا یہ ہمارے جو ضیاقوٹ سے طیارہ آیا تھا ذیائی طیارہ ضیاعی طیارہ تو وہ پورا وہ یہ مطلب نہیں اس میں تو جہاز کے اندر باقاعدہ پورے پرچے پرچم لگا کر لایا اللہ جہاز کے وہ جہاز زمین پہ تو آیا نہیں تھا میرا تو یہ تو کنفرم ہے اڑ کر ہی آیا تیارہ جو ٹھہرا سیارہ ہوتا تو زمین سے آتا تیارہ تو اڑ کر ہی آنا ہے کیا ٹھیک ہے نا تو ٹائر جو ٹھہرا تو یہ دکھائیے گا نکالیے گا آپ کو مل جائے گا اللہ نے چاہ تو یہ ڈھونڈے کوشش کرے تو انشاءاللہ ہم اپنے استعمال کو دکھا دیں گے کہ تیارہ بھی ہوا میں ہوتا ہے تو یہاں بھی الحمدللہ ہمارا وہ پورا طیارہ جو آئے گا نا وہ جسٹ علاج الدی خوشیاں مناتے ہوئے آئے تھے الحمد سجایا ہوتا اس کو مدنی پرچوں میں تو سجایا الحمد الحمدللہ دکھائیں گے انشاءاللہ محمد شاء اللہ مجید چلے لانڈی ابھی جو میں نے یہ سلسلہ دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ ملاد کہاں نہیں تو الحمد میرا ایک دفعہ بنگلہ جانا ہوا تو وہاں جس نے ملا ملا دے میری شرکت ہوئی الحمد بڑے دل میں خوشی ہوئی آج تک وہ مجھے نارا یاد ہے جو بنگالی اسلامی بھائی لگاتے تھے نور نبی آلو گورو گورو جالو یعنی نور نبی آ رہے اور آر گھر گھر میں وہ ہو گیا آج تک یعنی آٹھ سات سال ہو گیا اس کو لیکن وہ آج تک میرے کانوں میں گوجتا ہے ماشاء بہت زبردست بہت پیارا پروگرام نگرانی شورا خدمرہ بہت بہت زبردست پروگرام لے کر آئے ہیں اس سے لائیں بھائیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ماشاءاللہ پہلے آقا کا جشن تو پوری دنیا میں ہے جیسے کہ جشن ملا کہاں نہیں واقعی میں کہاں نہیں یہ تو صرف کہہ نہیں سکتے کہاں نہیں ہر جگہ دنیا میں جہاں بھی جائیں حضور کا جشن ہو رہا ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہیں نہیں انشاءاللہ ہر جگہ ہے ارچ میں فرش میں پانی میں جس طرح دکھائے ابھی ماشاءاللہ اللہ تعالی مزید برقع دے عامر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بنگلہ دیش کی آپ نے نعرہ یاد رہا یہ کیا بات ہے اور ماشاءاللہ کو سلسلہ بھی پسند آیا دیکھیے میں نے پہلے آر کر دی یہ سلسلہ کئی وسوسوں کی کاٹ بھی کرے گا اور انشاءاللہ کئی جذبے بڑھائے گا ایک ہمارے ایک نیت ہوتی ہے کس، کسی بھی کام کے پیچھے نیت ہو تو وہ اس کا ایک اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے اس کی ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ جنہوں نے کوششیں کی ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ ہو کیا مدینہ مدینہ ہو رہا ہے اچھا اس میں دعوت اسلامی کی بھی آپ کے سامنے ہے کہ نیک نامی اب یہ بتائیے اب یہ مدنی پرچم کہاں اللہ اللہ ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں یہ مدنی پرچم کہاں ابھی کتنے سال میں مدنی پرچم دعوت اسلامی نے یہ کیونکہ اس میں تو فیضان ہے نا اعلیٰ حضرت کا گوسے پاک کا اور فیضان مدینہ تو ہے ہی اللہ تو یہ آپ دیکھیے کوئی مجھے ایسا جلوس ملا نارملی تند ایک کے علاوہ وہ بھی اجتماعی ملاتے لیکن تقریباً جگہوں پر آپ کو یہ مدنی پرچم نظر آئے گا الحمدللہ رب العالمین تو یہ بھی دعوت اسلامی کی ایک نیک نامی ہے کہ دعوت اسلامی نے جس مدنی پرچم کو شائع کیا جاری کیا آج دنیا کے کونے کونے میں مدنی پرچم پہنچا الحمد الحمدللہ رب العالمین تو اب کہہ رہی ہے مدنی پرچم دکانوں پہ ملتا ہے کوئی بھی لے لیتا ہے دعوت اسلامی والا ہے یا دعوت اسلامی والا نہیں ہے مگر اس کو مدنی پرچم لگتا ہے سمجھ میں آ گیا حبیب صلی اللہ تعالی محمد مداحی کا یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کون کون سی قومیں ہیں جو مل کر جشن ولادت منا رہی ہے میلاد منا رہی ہے مولود منا رہی ہے اچھا یہ کہ یہ بارہویں تک نہیں ہے کئی ایسے ملک ہیں جن میں جلوس سے میلاد نکلیں گے چھٹیوں کے حساب کتاب سے بھی نکلتے ہیں تو بارہ ربی الاول کہ ربیع الاول کا پورا مہینہ یہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جشن ولادتی خوشیاں منائی جاتی رہتی حمد ہے جیسا بھی حمد حمد ہمارے سیکرمنٹو کے اسلام میں کہہ رہے تھے کہ وہاں سترہ ربی الاول ہو گئی اور یہ روزانہ ملاز رسول صلی اللہ تعالی وسلم منانے کہیں نہ کہیں جاہر ہوتے کہیں نہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے سترہ دنوں سے اور آج بھی پاکستان میں بھی مختلف جگہوں پر آج ٹھیک ٹھاک اس وقت آج آج اجتماعی میلاد اور نات خانی اور کبھی رہا ہوگا آج عبدالحبی بھائی آنے والے دن جی کا بھی بیانے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ تو یہ دعوت والے دنیا میں جہاں جاتے ہیں ہو رہا ہے کئی عاشقین رسول کئی سرکار کے ثنا خان نات خان اس وقت دنیا کے کونے کونے میں آکا دو جگہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناطے پڑھ رہے ہوں گے لوگ جھوم رہے ہوں گے کوئی رو رہا ہوگا تو کوئی مدینے کی یادوں میں کھو رہا ہوگا موجود لگی ہوئی ہے بس یہی لذت یہ سرور یہ ہے کہ جسے پانا ہے تو آج واشی کا نسل کی سوگت بہت لطف آتا ہے بہت لطف آتا ہے بہت لطف آتا ہے ماشاء اللہ کال چلائیے سہیل احمد اختاری عرض کر رہا ہوں ضلع استور گلگل پاکستان سے ماشاءاللہ اللہ جشن میلاد کہاں نہیں با اچھا پروگرام جاری ہے ہم دیکھ رہے ہیں تو نوران شورا بڑے اچھے نعرے لگا رہے ہیں تو ہماری دعا اللہ لا نگران شورا کو ایسے ہی مطلب قائم دائم دا اسلامی کے ساتھ رکھیں آمین <تصفح> <تصفح> آمین جزاک اللہ خیر آپ نے بہت بہت شکریہ آپ کا کال چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں امیر اطاریہ کو تفصیل کر رہی ہوں حاضر صاحب میرے ابو جان بھی ایدی لے کر آئے ہیں کیا ہم بھائی کہیں اس ایدی میں سے پیسے لے سکتے ہیں جس کی ایدی لے کر آئے ان کے والد صاحب آئے تھے یہاں ایدی, ایدی, لے, ایدی لے کر گئے ایدی ایدی ہوں تو والد صاحب کی اگر باپا نے اگر آپ کے والد صاحب کو ایدی دی ہے اور والد صاحب کی مل کی ہے تو والد صاحب کی مرضی ہے بیٹا جس کو چاہے دے دے یہ ہوگا نا اب سنت نے یہ عیدی کس کے لیے دی ہے یہ نہیں پتا اچھا عید کو وہ اس میں کیا کہتے ہیں فجر کے بعد امل سنت نے عیدی باٹی تو تھی ہاں کئیوں کو عیدی باٹی تھی اس میں جن نے لی تو کئیوں کو کسی یوں اشارہ گیا نہیں میرے گھر میں چار ہے. ایک میں ایک میرے بچوں کی امی اور دو بچے تو ان کو چار دے دی چار روپے تو اللہ یوں عیدی باٹی تو ہے تو اب جس نے جس کے لیے لی تھی اس کا کام اس کو دے دے مدینہ مدینہ اور اگر ایک باپا نے کسی کو کہہ کر دی کہ اس کے لیے تو پھر اس کو دے دے اور اگر سارے کے سارے کسی کی مل کی ہے اور بیٹا وہ مالک ہے اس کی جو مرضی ہے وہ کرے خود خرچ کرے یا جس کو چاہے وہ توفے میں دے دیں تو اس کے اوپر ہی ہے میں انشاءاللہ وہ منظر دیکھتا ہوں اگر میرے موبائل میں نکل آیا کہ امیر سنت نے جو عیدی تقسیم فرمائی تھی جی وہ ہوگی انشاءاللہ موبائل میں ہم نے بنانے کی کوشش کی تو تھی سلو اللہ چینل پر بھی براہ راست بھی جا جی جی را رہا تھا جی جی جی بہت پیارا م... وقت ہوتا ہے فجر اور آپ جی نے فرمایا جی نا کہ اس بھائی وقت پوچھ رہے تھے تو واقعی یہ میں نے دیکھا کہ امیر اس نے اشارہ کر رہے ہیں بتا رہا ہے اتنے فراز اور اتنے ہی نوٹ جو ہے کتاب فرما رہے ہیں کال چلائی ہے چاہیے مجھے مل گئی ہے میں اکبر بھائی آپ کو سینڈ کر رہا ہوں اور آپ دیکھ لیں اس کو میں نے پوری دیکھی نہیں ہے اور اپنے حساب سے پھر اس کو ایڈٹ کر کر آپ مدی چلن کے ناظرین کو دکھا سکتے ہر کوئی وہ فجر کا وقت تھا فجر کی نماز ہو چکی تھی اور شاید ایک تعداد سو بھی چکی وہ وقت ہی ایسا تھا سوچکی ہوں اپنے گھروں کو لوگ جاگنے کی تیاری میں ہو یہ بھی سال کر مسلمان مدر کا ان کا سلسلہ یہ بےچارے جاگ کر آئے تھے یہ بھی تھا جی کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مرکز اولیاء لاہور سے انجینئر محمد شکیل تاریخ معاشا اللہ بارہ کا اللہ آج کا سلسلہ کہ جشن میلاد کہاں نہیں اور ماشاءاللہ آج کے سلسلے میں نگران شورا کے ساتھ ساتھ اتہر بھائی کی بیام مرحبہ جن دنوں تر بھائی ذکر کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں 1994 میں تھے انہیں دنوں میں الحمد اللہ سے تیس بدنی قافلے میں وہاں پر سفر ہوا اور الحمد للہ بھائی کو اللہ تعالیٰ مزید برقافم کا بیان کرنے کا اور ملاقات کا انداز مرحبہ اللہ تعالیٰ نے بھی داسلامی کے مدنی کاموں کے لیے مدنی کافلوں کا مسافر بنائے دعاوں کے التجا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دھوم ہے اطہر ہر یوں یو مطلب یہ ہونا چاہیے شادی کو سرمانا چاہیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں ہند رومی کابینا سنڈیلا سے محمد ارشد اتاری عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ نگران شورا کا لشنِ میلاد کہاں نہیں بہت ہی پیارا سلسلہ ہے الحمدللہ راوت اسلامی نے راوت اسلامی کے ذریعے میں معلوم ہوا کہ آج پوری دنیا میں لشنِ میلاد منایا جا رہا ہے میرا سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامد برکات عالیہ کس طرح جلوس محمدی جی میں شرکت فرماتے ہیں ان کی بھی کچھ مختصر سی ویڈیو دیکھنے کو مل جائے تو مدینہ مدینہ امل <میلے> سنت نے تو روزانہ جلوس میلاد میں شرکت کی تقریباً بیچ میں ایک دو دو یا دو یا تین مرتبہ شرکت نہ فرما سکے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اب تو روزانہ جلوس میلاد میں شرکت فرماتے تھے اور روزانہ بتائی ہی تھے کہ جلوس میلاد میں شرکت کیسے کی جاتی جھومتے ہوئے روتے ہوئے ذوق میں شوق میں ایک بجدانی کیفیت ہوتی اللہ تھی تو ماشاء اللہ یہ ہے اگر امیل سنت کے جلوس میلاد کی کچھ مناظر تو مربا محفوظ ہے وہ بھی رکھیے گا انشاءاللہ شاء رسول کو وہ بھی دکھائیں گے اور مدیلہ. ہو سکے تو وہ جو آخری کا جو ہمارا لمحہ تھا صبح بہارہ کا حق. وہ بھی نکالوا کے رکھیے جاوار. انشاءاللہ جاوار. وہ آخری مندی گلدستہ بھی آشیق رسول کو دکھائیں اس کی ایک اپنی کیفیت ہے ان شاء اللہ, اللہ تعالیٰ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ جی اچھا اب یہ کہ ماشاءاللہ اللہ پاکستان کے باہر کے اور بھی ہمارے پاس مناظر موجود ہیں ابھی آپ کو ہم نے کینیا بھی دکھانا ہے مارشس بھی دکھانا ہے موزمبک بھی دکھانا ہے اور ہم نے اور بھی ممالک ہیں آپ کو شاید تنزانی ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا اور شاید بنگلہ دیش کا جلوس سے میلاد بھی نہیں دیکھا تو, تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو ابھی تک آپ نے دیکھی نہیں ہے تو اگر ہو سکے تو سب ایک ساتھ دکھا دیں مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا دکھا دیں بات کیا بات, کیا بات؟ और नाथ जी विनाथ तक फाफा बा मनचाही विनाथ तक फाफा बा مرحبا مرحبا احمد ہابا مرحبا مرحبا بامر ہابا مر ہابا آ شفی الوارہ مر ہابا یا شفیع الوارہ مرحبا مرحبا مر ہابا مرحبا مرحبا مر ہابا مر ہابا ہاتامل امبیا مر ہابا مر ہابا گیا May ha جانے تو پر پی دامر مرحبا مر جانے تو پر پی دامر ہابا مر ہابا آئے شم سو تو ہا مر ہابا مر ہابا تو ہا مر ہابا مر ہابا پرنا تر رسولے اکرم ہاتھوں میں پرچمیا پر لب اکرم ہاتھوں میں دیوانہ سرکار کا کتنا دیوانا سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے مرحبا صد مرحبا مرحبا بڑے مرحبا صد مرحبا مرحبا بڑے نور بڑے بابا والا نور والا ڈور والا والا والا والا آیا ڈور والا آیا دور لے کر آیا ہے دور والدہ آیا گئے لے کر آیا ہے ارے علم دیکھو کیسا نور جا یا رے اصلہ تو سلام والے اللہ اصلا تو سلام والے کا یار حبی بماں اسل تو سلام والی چاند تارے ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے دور والا پایا ہے نور لے کر آیا ہے دور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور شایا ہے پرنا رسول اکدم ہاتھوں میں پرچم میاں لبر نا ترسولے اکرم ہاتھوں میں پرچم دیوانا سرکار کا کتنا دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے مرحبا صد مرحبا مرحبا بر divano jhumo jhumo aamina kadaada hai divano jhumo jhumo aamina kadaada jashne manaao ghar ko sajao aagaatiyan mand ki jho mein machao jashne manaao ghar ko sajao جمو آمن کا دادا ہے دیور جمو جمو آمن ہے جب تل کے چاند تارے جل ملا جائے گے جب تل کے چاند تارے جل ملا کے جائیں گے سب تلک ملا ولادت ہم مناتے جائیں گے آمد مر مرحبا سالار کی آمد مر ہبا مختار کی آمد مر ہبام کی آمت بھر ہبا بنکار کی آمد بھر ہبا کی آمد مر ہمتا بام مرحبا ہابام ہابا احمدے مجھتا بامر ہابام ہابا احمدے مجھتا بامر ہابامر ہابا آشفی الوارہ <سؤال> مر ہابا مرحبا مرحبا آشفی آقا کی آمد کا جشن ہے کتنے ممالک دکھاتے بھی سنؤ سنائے لنکا سے آئے ہوئے اس ٹائم بھائیوں نے یہ قصدہ سنایا تھا تو اس سے مجھے یہ شیر یاد رہ گیا سلا اللہ مسجد یا تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے ایک ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین میلاد پاک کے اس مقدس و معتبر مہینے میں اور پھر میلاد پاک کے اس مبارک دن میں لاکھوں لاکھ لوگ بلکہ اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو کروڑ ہاں کروڑ لوگ الحمدللہ امید کم و بیش الحمد للہ میلاد پاک کی خوشیاں مناتے اور بالخصوص جلوس میلاد میں جاتے ہیں اس میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہوں گے جہاں کروڑا کروڑ عوام ہیں ماشاءاللہ لاکھوں لاکھ پبلک ہے تو کچھ بعض ایسے بھی غیر سنجیدہ لوگ ہوتے ہوں گے کہ جو میلاد پاک کے اس مبارک کو معتبر جلوس میں کچھ ایسی غیر سنجیدہ حرکات کرتے ہوں گے اور پھر غیر سنجیدہ حرکات کرنے کی وجہ سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو انہی غیر سنجیدہ حرکات کو ہی سامنے رکھ کر اسی کو فوکس کر کے پھر میلاد پات پر کچھ کلام کرتے ہیں جلوس میلاد پر کلام کرتے ہیں اجتماعی میلاد پر کلام کرتے ہیں پھر وہی چراہوں پر کلام کرتے پھر جس طرح ایک عنوان آپ نے لیا کہ اس پر ہونے والے خرچ پر کلام کرتے ہیں ایسوں کے متعلق آپ کیا مدنی فلشاس فرماتے کہ غیر سنجیدہ لوگوں کا غیر سنجیدہ اقدام اور صرف غیر سنجیدہ اقدام پر کچھ لوگوں کا اس طرح سے تبصرہ کرنا کچھ لوگوں کا غیر سنجیدہ تبصرہ کرنا غیر سنجیدہ تبکر کیا بات کیا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اتنا ہم نے جرو سے ملا دبی دیکھا جی اور شاید دنیا کے کئی ملتے دیکھے ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ نو ڈاؤٹ کئی ملتے ہم نے بالکل اور اس میں میلاد اور جلوس سے میلاد اور یہ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں جو جو اچھا اس میں پبلیکلی مناظر کافی تھے آپ کے سامنے ہیں وہ ایسا نہیں کہ کسی مدنی چینل کی مجلس نے یا مدنی چینل کے لوگوں خاری نے یا خالی ذمہ داروں نے جاگ کر اسے شوٹ کیا ہے عوام نے بنا بنا کر ہمیں یہ مناظر بھی بھیجے ہیں اور کئی تو آئے نہیں ہے وہ سب تبھی راستے میں ہوں گے ٹھیک ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو شاید ایڈٹ نہیں ہوں گی ہوں. تو اس میں تو ابھی تک کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی تو یہ بھی لاکھوں لاکھ عشقان رسول ہمیں نظر آئے اب یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اطربائی کے آپ جسے غیر سنجیدہ والا جو ایک انداز ہے صاحب کہہ رہے ہیں تو اس میں کئی ایسے قسمت بھی ہوتے ہیں جو میلاد منا رہے ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے تو کہتے یاد دیکھو نماز نے پڑی نہیں تو بھائی وہ نمازی آیا تھوڑی تھا کہ وہ جلو سے میلاد میں نماز پڑھے گا اس سے فجر بھی نہیں پڑی ہوگی زور بھی ہوگ بدکسمت آدمی نہیں ہے مگر ایسا نہیں کہ جلوس کی وجہ سے نماز نہیں پڑی نماز تو وہ آدت چھوڑنے والا تھا اللہ اس کو نماز کی توفیق ادا کرے نماز کی ہدایت ادا کرے تو اسی طرح کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عادتاً غیر سنجیدہ قسم کے ہوتے ہیں اور وہ ادھر ادھر بھی سال بھر میں کہاں کا ہڑا اوریا کر ہی رہے ہوتے ہیں الٹی سیری جگہوں پر بھی جا رہے ہوتے ہیں لیکن نظریاتی طور پر صحیح ہوتے ہیں اللہ اللہ عقید عقیدہ عقید و نظریہ ان کا صحیح ہوتا باز ہے باز تو وہ اس عقید و نظریے کے تحت جلوس میلاد میں بھی شرکت کرتے گا گوٹے ان نبی کا ولادت کا جشن منا رہے ہیں مگر اس منانے کے انداز کی چونکہ ان کی تربیت نہیں ہے جی تو تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ انداز اختیار کرتے ہیں اور اگر انہیں بھی اگر جلوس دوران جلوس میلاد بھی اگر صحیح عاشقہ رسول کی صحبت مل جائے تو ان کا معاملہ درست ہو جاتا باشا ہے یا اندر یہ کرنے جیسا نہیں ہے تو ہم یہ کرنے کے بجائے کہ دیکھو یہ کیا حرکت کر رہے ہیں ہم شرکت کر کے ان کی اس حرکت کے بارے میں ان کی تربیت کر دیں ماشاء اس, اس میں یوں نہیں یوں کیا جاتا ہے. دیکھو لاکھوں لاکھ جلوس میں سفر آ, کر, آ, نکلنے والا کا کتنا خوبصورت انداز ہے ماشاءاللہ. آپ کا یہ انداز ایسا درست نہیں ہے یہ انداز ہونا چاہیے اسے کو ان لاسٹ لڑنا ہے صحیح تو اس میں کوئی بھی چیز ایسی بعض لوگوں کو نا پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے اور وہ ایک کام اگر کہیں غلط ہوتا دیکھتے ہیں تو ان کو اگر امت سے محبت ہے تو غلط کام کو اسے فرق کے پاس جا کے صحیح کروا دے بالکل اس کو کیپچر کر کے دنیا کو غلط میسج دینے کی کیا ضرورت ہے بس تمہارا کام یہ کہا کب کے یہ لکھو اور دنیا میں اس کا تماشا کرو اسلح کرو بیمار ہوتا ہے تو بیمار بندے کو دوائی دی جاتی ہے اس کا علاج کروایا جاتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کروائی جاتی ہے اس کو پرہیز جہاں وہ کروایا جاتی ہے دوائی لے کر دی ماشاء اللہ یہ دیکھا جائے کہ اس کا عقیدہ اچھا ہے اعتقاد اچھا ہے نظریہ اچھا ہے اس کی سوچ اچھی ہے نا بالکل کہ وہ آیا کس کام کے لیے سرکار کا جسٹ ملازم بنانے کے لیے آیا شیتا بھی تو مطلب کے لگا رہتا ہے نا تو اگر کوئی ایسی کمزور کوئی حرکت کرتا ہے نہیں کرنی چاہیے ایسی کمزور حرکت کیونکہ ہمارے مقدس اور ہمارے پاک جلوس میلاد پر کوئی انگلی انگلی اٹھائے کیسے؟ بالکل سائز کیسے کرے؟ جی. للہ جی الحمدللہ حضور دعوت اسلامی اس شعور کو اجاگر کر رہی ہے اور مدنی چینل اس کو واضح کر رہا ہے الحمدللہ للہ اللہ و منی و کرم ربی الب شریف کی آمد سے پہلے ہی سلسلہ صبح جو مارننگ ٹرانسمیشن ہے مدنی چینل کی اس میں ہم نے بالخصوص اس موضوع کو لیا اور ہم نے نیت کی بھی کروائی بھی کہ ہم ان شاء کوئی بھی کام ایسا نہیں کریں گے کہ جس کام کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ عما کے میلاد پاک پر شیطان کو کسی کو وسع دلانے کی نوبت آئے یا وہ یہ کام کرے ہم میلاد منائیں گے اچھے طریقے سے نماز بھی پڑھیں گے ذکر اللہ بھی کریں گے ذکر مصطفیٰ بھی کریں گے چراغاں کریں گے اس کا بل بھی ادا کریں فرق فرق فرق گے بالکل الحمد للہ پڑھائے اور ماشاءاللہ ایک ذوق شوق اور ایک کیفیت الحمد للہ میں نے پائی اور یہ میں تو بہت واضح ہے کہ امین سنت کا اپنا ذوق شوق اور ان کی کیفیت کا یہ صدقہ ہے جو اللہ نے اپنے کرم سے دنیا میں آشن رسول میں تقسیم فرمایا ہے اور, اور بڑی خوبصورت انداز پر اب یہ طریقہ چل رہا ہے لیکن اب یہ کہ کمزوری یہاں آتی ہے ہم کمزوری کو دور کریں سنسیریٹی پیدا کرے اپنے مزاج میں اور اپنے گھر میں بھی اگر وہ کمزوری دیکھتا ہے تو اس کو تماشا نہیں بناتا اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے امیر پر یہ شیر بالکل صادق آتا ہے آپ مس ڈاک ہے کہ دین کی نوبت ایسی بجائی جھوم رہی ہے ساری خدائی کو لے رہا ہے وہ جھوم رہا ہے الحمدللہ اور غیر سنجیدگی کو چھوڑ کر سنجیدگی کو اپنا رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمد تھوڑا بہت ہے اب وہ ہر کوئی تو نہ مدنی جنا دیکھتا ہے نہ ان کو یہ مدنی پھول ملتے ہیں وہ یہ دیکھ رہا ہے جب ہم مدنی ماحول میں نہیں تھے تو ہم نے بھی یہ دھوم دھماٹی کرنا یہی اس کو سمجھا کہ بھائی جلوس ہوتا ہے یہی ہے یہی لیکن اب ایک شعور جب بیدار کیا ہے تو انشاءاللہ بنتے بنتے بنے گا ہم اپنے دو بچوں کو نہیں سدھار سکتے اس مرد کلندر نے لاکھوں میں سلام ہے نا کال چلائیے مرحبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حضور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہماری مٹھی ڈویژن کے ایک گاؤں ہیں چیلار اس میں پہلی مرتبہ دعوت اسلامی کے زیر تمام ایک مدنی جلوس نکلا ہے الحمد للہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ اے جامع اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی وبرکاتہ ماشاءاللہ مبارک یہ ماشاء دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی بدری باہر ہے امیر سونن نے آج سے چند برسوں پہلے آئے آئے آئے ایک آئے نعرہ لگایا کہ کئی گاؤں دیہات اور چھوٹے چھوٹے علاقے ایسے جن میں جلوس میلاد اور اجتماعی میلاد اور, اور یہ مدنی پرچم وہ یہ کیسے پہنچیں گے اویئرنس بھی نہیں ہاں تو دلات دلات اللہ اللہ آپ نے ماشاء ذہن دیا کہ آپ بدری قافلوں میں سفر کریں جھنڈے لے کے جائیں اور وہیں پر آپ یہ ساری ترقی بنائیں یہ اسلامی بھائیوں کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں جو یہ پورے شہر کی رونقیں چھوڑ کر اللہ پیارے اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ کی رضا کے لیے کاش رضا میں نصیب ہو اور یہ نیت ہماری شادی کو اور اس کے لیے سفر اور پھر سفر کر کے یہ سارے وہاں جا کر گاؤں دیہات کے لوگوں کو جمع کرنا کہاں یہاں ہزاروں میں ہوتے اور وہ کہاں سو یا سینکڑوں میں یا چند لوگوں میں ہوں گے لیکن اللہ کو جس کی ادا پسند آ جائے اور بے پار ہو جائے مبارک باد چلائیے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 ماشاءاللہ اللہ سبحان اللہ نگران شرا کا سلسلہ جشن نے ولادت کہا نہیں ماشاءاللہ اللہ سبحان اللہ میں ہند کے گجرات کے شہر مانڈوی کچھ سے محمد کاز کر رہا ہوں الحمد اللہ دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ کھاوڑا پورا ڈیویژن میں گیا تو الحمد اللہ اللہ مدنی قافلے کی برکت سے الحمد اللہ جل وہاں جلوس شروع ہوا اور باوی رات کو الحمد اللہ الساجل وہاں اجتماعی رکھا جاتا ہے اور جلوس میں ہزاروں اسلام بھائی الحمدللہ اللہ شرکت کرتے ہیں فیضان دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی کی برکتیں الحمد اللہ السوجل اللہ پاک دعوت اسلامی کو خوب خوب برکت نصیب پر امین, آمین, آمین ماشاء ماشاءاللہ کیا بات ہے بدری قافلوں کی کھول چلائیے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام بندہ نواز عطاری ہے میں ہند کے شہر بیجاپور سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ جشن جشن میلاد کہاں نہیں سلسلہ بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ اللہ اللہ تبارک و تعالی نگران شعرا اور ہمارے رکن شعراء اور اراکین شعرا کو سلامت رکھے اور انہیں اور ترقیاں عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو اور ترقی عطا فرمائے امین امین بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور سرار ہیں ہمارے سلسلے کو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا خرط کی ڈھیر و ڈیر برکت عطا فرمائے ہم نے کوشش کی چند ایک ممالک کے جلوس میلاد اجتماعی میلاد اور چراغاں وغیرہ آپ کو دکھائیں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں کل کو سکون بھی ملے راحت بھی ملے خوشی بھی ملے فرحت بھی ملے سینہ بھی چوڑا ہو جائے کہ یہ جسے میلاد کہاں نہیں سینہ چوڑا آیا تھا نا بندے گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسے ملاد کہا نہیں ماشاءاللہ، تو پھر یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاید کمی جگہ پر آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ جہاں آپ کو مدری پرچم نظر نہ آئے ہو اور تقریبا ہر جگہ آپ کو دعوت اسلامی نظر آئی ہے اللہ تعالی نے آپ کی دعوت اسلامی کو بھی دنیا کے کس کس کونے کونے تک پہنچایا ہے کہاں کہاں سے کولے آ رہی ہیں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کی دعوت اسلامی کی بھی نیک نامی ہے آپ کی دعوت اسلامی کی ترقی آپ کے سامنے ہے اور دعوت اسلامی کا عروج آپ کے سامنے ہے اس سے وابستگی بھی آپ کے سامنے ہے ظاہر ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرتا کرتا آگے بڑھے گا اس نے تنزلی دیکھنی نہیں ہے اسے ترقی دیکھنی ہے جس کے نام کو لے کر اس نے آگے بڑھنا ہے نا اس نام نے ہمیشہ بڑھنا ہی ہے تو جب آپ اس کے نام کے ساتھ ہی وابستہ ہیں تو اس کے نام نے بڑھنا ہے تو آپ نے بھی بڑھنا ہی الحمد اللہ امیر اسنت کی دعا کا صدقہ بھی ہے نا جی اللہ کرے جامی تجھ بھی جہانے تجھ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے سنگ پہ جہاں میں جہانے پہ جہاں میں اے دادت انگلانی تیری دھوپ مچی ہو اے دادت انگلانی ویسے ماشاء یہ دعا قبول ہوتی نظر آ رہی ہے اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> الحمد للہ ربی العالم یہ سب <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> اللہ کی کرم نوازی ہے اس کی رحمت ہے اور اس کا فضل ہے سبحان اللہ اور وہ اپنا فضل جس پر چاہے بڑھا دے سبحان جس سے چاہے جتنا فضل عطا فرما دے جس سے چاہے جتنا دے دے تیرے رب کی عطا کو روک نہیں اللہ, اللہ, اللہ جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے ماشاء اللہ یہ کا محرور روک ہی نہیں نا تیرے رب کی عطا کو روک نہیں جس کو جتنا چاہے اللہ تعالی فرما ما عطا فرمائے وہی دینے والا ہے وہی دینے والا ہے وہی دینے والا ہے عزت و زلت اسی کے دستے قدرت میں ہے سبحان اللہ اور اس نے دعوت اسلامی کو عزت دی ہے اس نے امین سنت جیسی ذات کو ہمارا حسن ز نے ہے اور اس کے پیچھے ہم کو لگایا اس کو ہم پر کرم ہے اللہ کے اس مرد کیلندر کے پیچھے دعوت اسلامی کے ساتھ ہمیں وابستہ کر دیا اس رب کی رحمت ہے اور ہمیں اللہ اس پر استقامت بھی عطا فرمائے اور اس سب تمہارے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے امین سنت کے کچھ مناظر ہمیں مل گئے ہیں آئیے وہ بھی دکھا دیں مرحبا مرحبا مرشل پجر کی نماز ہم نے جماعت سے ادا کی اور اس کے بعد یہ یعنی میں میری اپنی جو سوچ ہے اور اب تک جو دیکھا ہے یہ امیر سنت کی سب سے زیادہ جو خوشیوں کے لمحاتے یہ وہ گھڑی ہے یہ وہ گھڑی ہے بالکل اس گھڑی میں اس کو خود آپ نے بھی چند ایک دفعہ ڈکلیئر کیا ہے کیونکہ یہ بالکل عید عیدوں کی عید سرکار کی ولادت کی خوشی ولادت کا وہ فارغ ہوئے فجر کی نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے تو یہ بڑا مطلب مسرتوں بھرا اور بڑی کیفیتوں پر ہمارے بڑے پیارے پیارے کلام مخصوص کلام ہے ہمارے جو اس پر ہم پڑھتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا صاحب رحمت باری ہے بارہویں تاریخ یہ پُر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت خاص تین کلام ہم یہ اس گھڑیوں میں پڑھتے ہیں الحمدللہ للہ آئیے ایک اور منظر بھی دیکھتے ہیں جلوس کے مناظر دکھائے ماشاءاللہ اللہ ٹھیک ہے دیکھے دیکھے تھوڑا یہ یہ بہت پرانا منظر ہے یہ, یہ وہ ہے یہ وہ سال ہے جس سال مسٹر پارک میں دھماکہ ہوا تھا Allah اور ہمارے کئی عشق رسول شہید ہوئے تھے اللہ ان سب کو گری کے رحمت فرمائے اور اس میں مطلب دس ربی اول کو ہمارے میلادال میں مقدر مچی تھی ہماری کئی اسلامی بہنیں بھی اس میں شہید ہو گئی تھے اللہ ان کو بھی گری کے رحمت فرمائے اور ان عشق رسول کو جو مسٹر پارک کے اس میں شہید بھی گری کے رحمت کرے اور جو اب زخمی ہیں ان زخموں کی اب تک لوگ تکلیف میں برداشت کر رہے ہیں تو اللہ انہیں صحت بھی عطا فرمائے اس وہ یہ وہ تھا کہ ہماری تقریباً اس وقت کی مرکزی میری شورا جلوس سے کے ساتھ تھی اور ہم نے گلزرہ بھی مسجد میں مغرب ادا کی تھی اور دوران مغرب ہی ہم پڑھ رہے تھے شرفرض ہم نے پڑھ لیے تھے اور یہ سانیا ہوا تھا تو یہ وہی جلوس مجھے جی یاد پڑتا ہے جو ہم بندر روڈ سے رشتہ پارک کی طرف جا رہے تھے جی دکھائیے دبیدی ماشاء اللہ یہ امین سنت کی ایک کیفیت تھی جو سالہ سال سے آپ کے جلوس سے میلاد میں یہ کیفیت دیکھی اور اسی کی آپ جھلک رمضان میں بھی دیکھتے ہیں الحمد للہ رب یہ حالانکہ یہ چاروں طرف ہزاروں لوگ ہیں جو راستہ بندہ ہوتا تھا جس کے باہر وہ امین سنت کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے مگر ان کی ایک اپنی توجہ ہوتی تھی آنکھ بند کر کے یہ سیدھے چلے جاتے تھے الحمدللہ صلو علی علی الحبیب اللہ تعالی صلو اللہ اللہ محمد بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارا سلسلہ دیکھا ایک دیکھا محفوظ کرتا حسن. چلو اللہ تعالیٰ جی. آپ کو برکت دے اس پر بھی ہماری رہنمائی کر دے کہ ماشاءاللہ اللہ اجدوجل خیر سے میلاد شریف کا مبارک مہینہ آیا خوب جوش و خروش کے ساتھ جھنڈے لگائے جھنڈیاں لگائیں چراغا کیا لنگر میلاد کا اہتمام کیا اجتماعی طور پر انفرادی طور پر جو کچھ بن پڑا الحمد میں کہتا ہوں اپنی بسات سے بڑھ کر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں خیر سے میلاد پاک کے یہ ایام بظاہر رخصت ہوئے اور تیرا ربی شریف کے بعد الحمدللہ رب العالمین ایک نیا جو گئے ترکیب شروع ہوتی ہے اب ہم ذمہ داران کو کیا کرنا چاہیے یہ بقیہ بارہ ماہ آئندہ میلاد شریف کے مبارک ایام کے آنے تک ہماری کیا صورت ہونی چاہیے جلوس میلاد میں شرکت کرنے والی لاکھوں لاکھ جو عوام ہے ان کے لیے آپ کیا پیغام دیتے ہیں کہ اب ہمیں اپنی زندگی کے یہ بکیا بارہ ماہ جو ہیں جو آئندہ آنے والے میلا شریف تک کے ہیں اس کے تعلق سے بھی ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں تاکہ جس... جس نے آمد رسول منانے والوں کو چاہیے کہ مقصد آمد رسول کو یاد رکھے ماشاء اللہ اور نمازوں کی پابندی قرآن دیکھ کر ہی پڑھنے آ جائے کم از کم اور صحیح پڑھنے آ جائے قرآن کریم یہ ہے اور سود سے نفرت فرمائیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے داڑھی منڈے چہرے کو پسند نہیں فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور فرماتے ہیں کہ میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں تو یہ وہ چند کا مدنی پھول ذہن میں آ رہے ہیں کہ جنہیں سامنے رکھ کر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو پسند ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے یہی یہ عشق کے رسول کا تقاضا بھی ہے کہ میں جسے عشق کرتا ہوں جسے محبت کرتا ہوں اس کی پسند کو پسند تو کرتا ہوں مگر اس کی پسند کو میں اختیار بھی کروں یہ ہے کہ ہمیں آقا کی پسند پسند ہے ہمارا عشق یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز آقا کو پسند ہمیں پسند نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا الحمدللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو پسند تھا وہ ہمیں پسند آتا ہر عاشق رسول کو پسند آئے گا غلام رسول کو پسند آئے گا لیکن اس پسند کو اختیار بھی تو کرے کیا بات اس پر عمل بھی تو کرے سبحان اللہ تو زندگی اسلام و دین کے مطابق گزرے گی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردے اللہ کا فرمایا ہے یہ پردگی اسلام و دین نے اس کو باقی نہیں رکھا اس کو پسند نہیں کیا تو اسلامی اس کو دیکھیں میرے آکا اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے مکاری اخلاق تو اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کریں کہ اپنے اخلاق اچھے ہو جائیں مینرس اچھے ہو جائیں معافی درگزر کا جذبہ کاش میں نصیب ہو جائے یعنی جو ایک جملہ سیرت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور رب کریم کا جو ارشاد تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ, اللہ, اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں پیروی ہے یہ نمونہ عمل ہے از اے رول ماڈل تو ان کی سیرت پر عمل کرنا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اور آلہ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ پیغام جو نہ بھولا ہم غریبوں کو اللہ رضا اللہ اللہ اللہ یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اور ایک ذہن بنا لیجئے جینا ہے مصطفیٰ کے لیے حق حق صلی حق اللہ حق تعالی علیہ وسلم اللہ قریب ہم سب کا ایمان سلامت رکھے امین, آمین بجاین نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ اور مناظریں آئی وہ بھی دیکھ لیتے ماشاک ماشاک الحمد للہ یہ مول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی محفل سجی ہوئی ہے کہ یہ انڈیا اور پاکستان نہیں اس کا دبئی میں موجود ہے اور دبئی کے اندر میلاد النبی کی کی محفل ہے جو کہ الاول سے کنٹینیو چل رہی ہے پورے ہفتے جو ہے وہ کنٹینیو کی محفل اور یہ پورا گھر جو ہے وہ سجا ہوا گئے جشن ملاد منائے گے جھنج ہرے لہر آئیں گے آپ کی جی بانے گئے آپ کے مسانے گئے جشن ملاد منائے گے جھنجھ ہرے لہرائیں گے پنا دا نے بھی داد النبی ہر گزنا چھوڑیں گے ہر چھوڑیں گے سے پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے دوسرے پاک میں جانا کبھی گھر کس نہ چھوڑ گے جی بانے گئے آکا کے متانے میں جشن ملاد منائے گے جن میں ہرے لہرائے گے آکا کی جی بانیں گے آکا کے متانے میں جشن ملاد منائے گے and فانتق كلهم من مولا يا خل وصا لن دائم ابدا مولا يا على حتهك خايه انخرق كله من مرحبا خا گا خا بے بوا سکار ہو گا مرحا خا بے سرکار کی مرحبا جمو آمن کا دادا بے بیلو جمو جمو آمن کا دادا جشن م جاؤ گھر کو سجاؤ کا آمن کی تمہیں م جاؤ جشن م گھر کو سجاؤ اللہ اللہ جشن میلادی فیضان میلاد جاری رہے گا اور تیارے میں بھی جاری تھا آئیے وہ تیارے کا منظر دے گا اللہ مرحبا حمید اے دعوت اسلامی کے مبلگین اورشیق رسول دعوت اسلامی کے بارہ مدنی کام ہک اللہ اس کو فل فلیش اور لیں جنہوں نے مدنی کافلوں میں سفر کیا سات کروڑ مرحبہ جنہوں نے نہیں کیا وہ اب کر لیں اور بارہویں شریف میں کوئی اسلامی بھائی بھی اس مہینے میں مدنی قافلے سے محروم نہ رہے ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کریں آپ دیکھیے آپ کا ایک مدنی قافلہ کتنے علاقوں گاؤں میں کہاں کہاں مدنی باہر لاتا ہے با... کہیں مدرسۃ المدینہ بالیگان شروع ہو جائے گا کہیں اجتماع ہفتہ وار شروع ہو جائے گا کہیں مدنی دورے شروع ہو جائیں گے مدنی مذاکرے کی ترکیبیں بنے گی انشاءاللہ مدنی انعامات اور عمل شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ شاء اور دیگر مدنی کاموں کی خوب دھوم دھام ہوگی اور آپ جتنے جلوس سے میلاد اور اس طرح مطلب کہ جشن ولادت کی خوشیاں مناتے رہے ہر ہفتے کو ہونے والے جتیما میں جہاں جہاں میں ضرور شرکت کیا کریں اپنے ساتھ عاشق رسول کو دعوت دے کے لایا کریں سنو تو بیان تو ذکر اور دعا اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ دل جو ہے نا یہ دھلتے رہیں گے یہ جو دنیا کی عجیب و غریب قسم کی گندگیاں ہمارے دلوں پر چڑھ جاتی ہیں یہ دعوت اسلامی کہ ہفتہ وار اجتماع میں انشاءاللہ اللہ یہ دھلتی ہیں اور اللہ کی رحمت سے نیکیوں کی توفیق نصیب ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور جنہوں نے ہمیں یہ مدنی گلدستے بھیجے جلوس سے میلاد کے چراغاں کے اور دیگر چیزیں تو ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائخیر فرمائے آمین آمین آپ کے یہ مناظر بھیجنا ہمارے سلسلے کی رونق بنی اور ہمارے سلسلے کی بنیاد بھی یہی تھی ہم دکھانا چاہتے تھے آپ نے تعاون کیا اللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعاون پر آپ کو خوب خوب اجر عطا فرمائے میں اس مجلس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کی پوری تیاریاں کی رات دن کام کی اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوب کو اشن ولادت کا فیضان اور اس کی برکتیں عطا فرمائے آمین بجا ہندی صلی اللہ تعالیٰ علی ولی وسلم علی حبیب صلی صل اللہ, صل اللہ تعالی علی علی محمد, محمد